بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن و صلی علی رسول کریم ہمارے پنج روزہ تاریخ کے کورس کا یہ پہلی کلاس یا پہلا دن اس کا یہ دوسرا پیریڈ شروع ہو رہا ہے اور اس میں ہمارا موضوع ہے خلافت راشدہ صلافت راشدہ جسے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس چیز کو ذرا سمجھ لیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے ترتیب جو چار خلفاء آئے ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ان چاروں کے دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے اور یہ دور شروع ہوتا ہے ربی الاول سن گیارہ ہجری سے کیونکہ یہی مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا اور اس کا اختتام ہوتا ہے ربی الاول سن اکتالیس ہجری ٹھیک ہے یہ پورے تیس سال بن جاتے ہیں تو یہ تیس سال جو ہیں ان کو اسلامی خلافت کا ایک خاص پیریڈ کہا جاتا ہے اگر اس پہ کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی تو ان چاروں حضرات کا پوری امت سے تو ایک مقام ہے ہی وہ تو ظاہر ہی ہے لیکن خود صحابہ کرام میں بھی ان کا ایک الگ مقام ہے اور اس مقام کی نشاندہی آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں تو اس میں جب آپ کتاب الفضائل میں جائیں گے کتاب کتاب المناقب میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے انہی چار حضرات کے فضائل مناقب ہیں ان کے بعد اگر ہیں تو پھر وہ خلفا صحابہ کے نہیں ہیں خلفہ صحابہ تو سات ہیں ان یہ چار ہیں ان چاروں کے علاوہ حضرت حسن پانچویں حضرت امیر معاویہ چھٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ سات ہو جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ کتب حدیث میں فضائل میں حضرت علی کے بعد نہ حضرت حسن کا باب آتا ہے نہ حضرت امیر معاویہ کا باب آتا ہے نہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا ان تینوں حضرات کو آپ دیکھیں گے تو وہ کافی نیچے کہیں پر ہوگا ان کے بعد آپ متصل دیکھتے ہیں کہ عشرہ معاشرہ کے شروع ہو جاتے ہیں یعنی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت صعد بن ابی وقاص حضرت سعید بن زید حضرت الرحمن بن عوف ٹھیک ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ٹھیک ہے اس سے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چاروں اپنی خصوصیات میں اپنے فضائل و مناقب میں وہ سب سے بلند مرتبہ تمام صحابہ میں اچھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو حدیث میں ملاتے ہیں جیسا کہ تمام کتب عقائد ہماری ان میں اس مسئلے کو اسی طرح بیان کیا گیا اور میرے خیال میں احکام کے اندر بھی ہمارے پاس اپنے امام کی تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ایسا ہے کہ نہیں جو شاخی ہے شاخی المسلک رہے جو ہم بلی اپنے مسلک پہ چلے یہاں پر بھی اگر کوئی آدمی کوئی پانچویں راہ نکالتا ہے تو میرا خیال ہے وہ گمراہی ہی ہے جیسے میں نے ابھی مفتی عبدال صاحب کا کال میں نے نقل کیا کہ اگر ان کے علوم کو ہم سمجھ لیں اپنے اخلاف کا تو بڑی بات ہے نئی راہیں نکالنے کا ہمارا نہ علم ہے نہ عمل ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک تو جب احکام کے اندر ایسا کرنا خطرناک ہے تو عقائد میں کیسا ہوگا اور خلافت راشدہ کا مسئلہ یہ کوئی محض تاریخی مسئلہ نہیں ہے اکر تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور اسی لیے اسے کتب عقائد میں بیان کیا گیا ہے آپ جب پہلی عقیدے کی جو کتاب ہمارے ہاں ملتی ہے وہ الفق الاکبر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کو آپ دیکھ لیں تو وہاں بھی انہی چاروں حضرات کا ذکر آتا ہے ترتیب خلافت بھی یہی ہے اور ترتیب فضیلت بھی یہی ہے القیدت التحاویہ کو آپ دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے العقیدت الواسطیہ کو آپ دیکھ کوئی بھی عقیدے کی کتاب آپ اٹھائیں کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ خلفۂ راشدین پانچ ہیں یا چھ ہیں یا سات ہیں ان باقی تین حکمران صاحبہ کے دور کو خلفۂ راشدین میں یا خلافت راشدہ میں شامل نہیں کیا گیا یہ تنقید نہیں ہے خدا نہ خاصتا یہ تنخیص نہیں. نہیں ہے یہ ترتیب مراتب ہے فرق مراتب ہے فرق مراتب تو خود ان چاروں حضرات میں بھی ہے نا ہے کہ نہیں اگر کوئی کہے کہ جی حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے نیچے کر دینا یہ تنخیص ہے یہ توہین ہے بات ٹھیک کہہ رہے ہو حضرت علی حضرت ابو بکر مرتبے میں برابر ہیں کوئی اگر ایسا کہے گا تو آپ اس کی تائید کریں گے کیا نہیں کریں گے تائید بھائی ان چاروں کا مقام ہے اور ان چاروں کے اندر بھی حضرت ابو بکر افضل ہیں ایسا ہے حضرات انبیاء کرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ سب سے افضل ہیں نا تو یہ کہنا کہ باقی انبیاء کی تنخیص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے کوئی اور نبی خاتم النبیین نہیں ہے کیا یہ تنخیص ہے نہیں فرق مراتب ہے تو فرق مراتب اور توہین کا فرق آپ رکھیں سامنے جس طرح توہین کرنا وہ عقیدے کو خراب کر دیتا ہے فرق مراتب کو ملحوظ نہ رکھنا بھی عقیدے کو خراب کرتا ہے اب بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں نا نہ سمجھ جو انبیاء کو ان کی شان بیان کرتے کرتے ان میں وہ صفات بھی شامل کریں جو اللہ کی صفات ہیں ہے کہ نہیں حتیٰ کہ اولیاء کرام کے لیے بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں آپ منع کریں گے تو کہیں گے یار یہ نبی کو نہیں مانتے یہ ولیوں کو نہیں مانتے کہتے ہیں کہ نہیں تو ہم کیا کہتے ہیں وہاں پہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم جو بات بتا رہے ہیں یہ اس نبی کی تنخیص نہیں ہے خدا نہ خواصہ یہ اس ولی کی تنخیص نہیں ہے یہ فرق مراتب ہے کوئی نبی بھی ہے اور حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں وہ بہرحال وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہم اسی کی گواہی دیتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو رسول ایسی کہتے ہیں نا ٹھیک ہے تو خدا خدا ہے نبی نبی ہے تو یہ فرق مراتب ہر چیز کے اندر آپ کو نظر آتا ہے یہاں پر بھی ان چاروں کے اندر فرق مراتب ہے مگر ان چاروں کی مشترکہ صفات بھی ہیں جو باقی صحابہ کو حاصل نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اب چند چیزیں میں بتاتا ہوں مثال کے ہے صحبت نبویہ جو ہے جو ان چاروں کو جتنی حاصل ہے وہ باقی صحابہ کو حاصل نہیں اسلام کے لیے قربانیاں جتنی جس دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا وہ دور انتہائی مشقت کا تھا انتہائی تکلیف کا تھا اسلام کا نام لینا جرم تھا تفصیل میں جانے کا تو ٹائم ہی نہیں اور آسا ماشاء اللہ فضلہ دینی حلقوں سے وابستہ لوگ ہیں وہ تکالیف جو ہیں نہ وہ حضرت حسن نے برداشت کی ہیں نہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے نہ حضرت امیر معاویہ نے جو ان حضراتیں برداشت کی ہیں ٹھیک ہے تنقید کی بات نہیں ہے فرق کی تکالیف انہوں نے بھی برداشت کی ہے مجاہدے انہوں نے بھی کیے ہیں اور ان کی بھی بے شمار ہیں عظمتیں ان کی بھی بے شمار ہیں فرق اپنی جگہ پر ہے اس طریقے سے علم کا جو فرق ہے جنہیں جو آسلم کا شروع سے ہے اور جنہوں نے چند سال صحبت اختیار کی علم کا فرق ہوگا کہ نہیں ایک عالمی ایک محدث کے پاس بھی مثال کے طور پر حضرت محمد سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایسے علماء بھی ہیں دیوبند میں جو سال سال ان کی خدمت میں رہے بلکہ حضرت مدنی کی مثال لے لیں گے شیخ علہد رحمہ رحم اللہ کے پاس انہوں نے جتنی صبط اٹھائی شاید ہی کسی نے اٹھائی انہیں ایسا ہے کہ نہیں کچھ اور علماء بھی ہوں گے لیکن کم ہوں گے حضرت شیخ علہد رحمہ اللہ سے استفادہ کرنے والے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے سے دورہ حدیث کیے تو کیا وہ مدنی رحم اللہ کے برابر ہو جائیں گے حالانکہ دونوں ہی شاگرد ہیں مگر فرق ہی مراتے ہوئے بہت بڑا اتنا ہی فرق ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ان کے آپس میں کہیں کہ استاد شاگرد کا فرق ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہوگا بلکہ ہوتا ہے حضرت مولانا حسین مدنی رحم اللہ کی مثال میں دے دوں کہ ان سے جن لوگوں نے حدیث پڑھی ہوگی 1930 سو تیس میں اور جن لوگوں نے ان سے حدیث پڑھی 1950 میں کیا دونوں ہم پلّا ہوں گے جنہوں نے انیس تیس میں حدیث پڑھی ہے 1950 سو میں حدیث پڑھنے والوں کے استاد ہوں گے ایسا ہے کہ تو یہ صحابہ کے کرام کے اندر ان چار حضرات کا واقعی حضرات سے علم کا بھی بہت بڑا فرق ہے ٹھیک ہے اور بھی کئی چیزیں لیکن ابھی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے تفصیل دیکھنا چاہیں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ازالت الخفا فیخ <سؤال> خلافت الخلفا میں دیکھ لیں اگر کم ٹائم کم ہے تو اس کا خلاصہ آ ہے مولانا ادریس کاندولی صاحب کی خلفۂ راشدین اس کا خلاصا ہے وہ دیکھ لیجیے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنتیفائے سنت راشدین میری سنت کو پکڑو میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو یہ حدیث سب نے سنی ہے کہ نہیں جن کی سنت کو نبی نے اپنی سنت کے ساتھ بیان کیا کہ جس طرح تم نے میری سنت کو پکا پکڑنا ہے اس طرح میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی پکا پکڑنا ہے وہ خلفۂ راشدین وہ کوئی غیر معمولی صحابہ ہیں ہے تو صحابہ خلفہ ہیں ان خلفہ کے اندر بھی ان کی حیثیت غیر معمولی حاصل میں آ رہی ہے آج, آج کل لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں خلفۂ راشدین کی چار حضرات میں جو خلافت راشدہ ہے نا اس کا انکار کرنے والے دو دو جماعتیں ہیں ایک روافظ ہیں ایک نواسب ہیں رواسب کہتے ہیں کہ ہم ان چار کو خلوار رشدین ہی مانتے ہیں. ہم چار میں سے ایک کو مانتے ہیں حضرت علی کو ایسے ہے کہ نہیں اور نواسب کہتے ہیں کہ ہم ان چار کے علاوہ بھی مانتے ہیں ہم پانچ یا چھ کو مانتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ محبت کے طور پر ہی کہہ رہے ہو لیکن بات علمی تحقیقی لحاظ سے درست نہیں ہے کمزور بات ہے اور مزید مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے چار فلفۂ راشدین کہے ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں صحابہ کی وہ جناب صبئی ایجنٹ ہیں اور وہ جناب یہ ہیں فلاں روافذ ہیں یہ الزام پھر کس پر آ رہا ہے جتنی بھی اہل سنت کی کتب عقائد ہیں سب کی سب پھر گئیں پھر آپ سے بلکہ اہل سنت مذہب ہی گیا جس مذہب کی کوئی عقیدے کی کتاب ہی نہیں ہے اور جو بھی عقیدے کی کتاب ہے وہ غلط ہے تو بتائیں مذہب دنیا میں تھا ہی نہیں اس کا مطلب ہے کبھی ایسا نہیں بہرحال ان کو ان کی بات کی غلطی کو سمجھنے کے لیے میں دو پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ شیوں کی بات تو ہے ہی غلط میں زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ جو تینوں پہلے خلفا ان کے مقام ان کے مرتبہ فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ لاتواد ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ مزید لوگوں کو شامل ہونا چاہیے تو وہاں پہ ایک بنیادی سوال آتا ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس زیادہ کی لمٹ کیا ہے اس کی لمٹ کیا ہے اس کی لمٹ کیا ہے وہ سوال ہمارے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی چار خلفۂ راشدین یہ چار کرنے کی اجازت کس نے دی ہے اللہ نے کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ خلفہ چار ہے یا رسول اللہ نے کہیں منع کیا ہے کہ چار سے اوپر خلفۂ راشدین نہیں ہوں گے جو چار سے اوپر مانے گا تو وہ گناہ ہے جب اللہ نے بھی حکم نہیں دیا رسول اللہ نے منع نہیں کیا تو ہم اگر پانچ چھ سات آٹھ کو منا لیں تو کیا ہے یہ سوال ہے یہ ان کی طرف سے آتا ہے مگر یہ تلبیس ہے اور ایک شیطانی تلبیس ہے اور شیطان ایسی ہی چالوں کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے تو اس کا سیدھا سادھا جواب یہاں پر آپ تحقیقی جواب کی ضرورت نہیں سیدھا سیدھا انضامی جواب ان کو دیا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے دروازہ کھول دیا اور آپ نے کہا کہ اللہ نے بھی منع نہیں کیا رسول نے منع کیا تو مطلب یہ کہ پھر اللہ اور رسول کے سوا کوئی منع کر بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے آپ بھی منع نہیں کر سکتے پھر آپ بھی نہیں کر سکتے نا کیونکہ نہ تو آپ اللہ ہیں نہ آپ رسول ہیں آپ نے کھول دیا اب کوئی بھی بندہ کہے آپ تو کہتے ہیں چھ یا سات یا آٹھ تھے کوئی بندہ کہے نو اور دس اور گیارہ وہ بھی خلفۂ راشدین تھے ٹھیک ہے اور کوئی کہے کہ بھائی اس سے بھی زیادہ تھے تو کون روکے گا اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا پھر وہ ایک لامحدود دروازہ آپ نے کھول دیا اور مزید یہ بات کہ خلیفہ راشد کی تعریف کیا ہے ہمارے نظر خلیفہ راشد کی تعریف وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں الخلافت و سلاسون سنتن فرما دی خلافت یعنی خلافت راشدہ تیس سال ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے آپ بتائیں کہ خلیفہ راشد کی تعریف کیا ہے وہ لامہ یہی کہیں جو راشد کا مطلب نیک ہوتا ہے تو جو بھی نیک ہے خلیفہ راشد ہے یہ ایک لغوی بات کو لے لیتے ہیں اور لغوی بات بھی یہاں پر حقیقت شیطانی ہے اگر ہر خلیفہ جو نیک ہے وہ خلیفہ راشد ہے تو لاملہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس کے نیک ہونے کی دلیل کیا ہے ان کے نیک ہونے کی ہر بندے کی تو نہیں ہوگی نا ٹھیک ہے جو ان میں سے جو صحابہ ہیں جو بھی ہیں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں حضرت حسن بھی عبداللہ بن زبیر بھی ہیں ان کے نیک اور راشد ہونے کی بطور لغت کے اور بطور نفصِ قرآن الائی کام ال راشد کا مفل الحمل فایسن وہ بات تو ثابت ہم جو ہم یہ ہی کہتے ہیں کہ چار خل... خلفہ راشدین ہیں. وہ ایک اصطلاح ہے سمجھ آ رہی ہے اصطلاح میں لغت کی پوری پابندی نہیں ہوتی لغت کو لے کے آپ بیٹھ جائیں اشر مبشرہ کتنے ہیں جی وہ نام ہی اشرا آ رہا دسی ہے نا الشر تو المبشر بل جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ایسا ہے کہ نہیں اگر کوئی کہے کہ صحابہ تو سارے کے سارے مبشر ہیں رضی ہے عنہم اللہ عموم عن قرآن نے کہہ دیا تو سارے صحابہ اس میں آگئے تو عشرہ مبشرہ یہ جناب یہ روافذ کی من گھڑت بات ہے یہ تو باقی صحابہ کی تنقید کر دی دس صحابی جنتی باقی دوزخی تو بتائیں یہ بات ٹھیک ہے اس کی وہ کہ وہ کہے کہ مبشر بل جنہ تو سارے ہیں دس میں تحدید کیوں کی جاتی ہے تو بھائی دس میں تحدید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جنتی نہیں ہے باقی بھی جنتی ہی ہیں یہ دس وہ ہیں جنہیں نبی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی چونکہ وہ اساب الاولون میں سے تھے باقی تمام صحابہ سے وہ افضل ہیں جنتی ہی تو سارے تو خلفہ راشدین کے اندر بھی جو بھی صحابی خلیفہ ہوا ہے وہ راشد ہے وہ ہادی ہے وہ مہدی ہے اللہ کا ملمفلحن علاء کام الفاظ یہ ساری بشارتیں ان کو حاصل ہیں لیکن جب اصطلاح کی بات کی جا رہی ہے تو اصطلاح کے اندر چار آ رہے ہیں بوجہ حدیث الخلافت سنتن واسطے میں آ رہی جب آپ دروازہ کھول دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بس جو بھی راشد ہے جو بھی راشد ہے وہ تو راشد کا سرٹیفکیٹ صحابہ کرام تک تو اللہ نے سب کو دیا ہے اس سے آگے کسی کو ملا ہے نہیں ملا آپ کس کو روکیں گے یہی دل دلیل ہر بندہ جو اپنی پارٹی کا اب کوئی بندہ مثال کے طور پر ہمارے پاکستانی کے اندر آپ نے, نے کتنے حکمران آئے ہیں کچھ لوگ کسی حکمران کے مدعا ہیں کوئی کسی کے مدعا ہیں ہر ایک اپنے اپنے پارٹی کے حکمران کا خلیفہ راشد تھا بھائی راشد کیسے تھا بھائی نیک تھا نیک تھا تو راشد ہوا حکمران ہے تو خلیفہ ہوا تو راشد میں وہ بھی داخل ہے اگر خلفہ خلافت راشدہ کا دروازہ اتنا کھول دیا جائے ہر شخص اپنے لیڈر کو جس سے اس کو عقیدت کو خلیفہ راشد مان لے بتائیں دین کا ستیہ ناس نہیں ہو جائے گا کیونکہ اگلے قدم پہ وہ کہیں گے کہ علی سنتی و سنت الخلفاء روشدین المحدین اس کی سنت بھائی حضور کی سنت ہے کیونکہ وہ داڑھی منڈاتا تھا تو ہم بھی داڑھی منڈائیں گے کیونکہ نبی نے تو ان کی پیروی کا حکم دیا بے دینی شروع ہو جائے گی کہ نہیں گمراہی شروع ہو جائے گی پورا ہمارا دین کا جو سسٹم ہے اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے نا وہ ہے عقیدہ ایک کمپیوٹر چلتا ہے اس میں آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس میں سافٹ ویئر ہوتے ہیں اس میں ہارڈ ویئر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں عقیدہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر ذرا سا بھی ایرر آ جاتا ہے نا آپ کا پورا کام خراب ہو جاتا ہے آسانی آنی کہ نہیں تو عقیدے میں کبھی بھی ایرر نہ آنے دیں کوئی رکھنا نہ آنے دیں پورا کمپیوٹر آپ کا ہینگ ہو جائے گا دماغ خراب ہو جائے گا راہ سے بے راہ ہو جائیں گے تو بہرحال یہ باتیں تو میں ذرا تفصیل میں چلا گیا لوگ اعتراضات وغیرہ لوگوں نے پھیلائے ہوئے ہیں آج کل ورنہ ایک مسلمان کے لیے اور ایک اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے سے اتنی بات بھی کافی ہے کہ تمام علماء اہل سنت نے تمام کتب عقائد میں خلفہ راشدیم وہ چار بتائے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک اصطلاح ہے اچھا ہم آگے چلتے ہیں دی. خلافت راشدہ میں انعقاد خلافت کے طریقے کس طریقے سے خلیفہ مقرر ہوتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرماتے ہوئے کسی کو نامزد نام لے کے نہیں کیا کوئی وصیت لکھوائی نہیں کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہیں اگرچہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کے لیے خلافت نامہ لکھوا دیں ارادہ تھا پھر آپ نے اس ارادے کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں نے اپنی مشاورت سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا ایسے ہی ہوا کہ نہیں تو اس سے ایک چیز ثابت ہوئی صحابے کے نام کے دور میں خاص طور خالفہ خلفۂ راشدین کے دور میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ امت کے لیے سنت کے بعد سب سے مضبوط ماخذ ہیں ٹھیک ہے تو سب سے اعلیٰ طریقہ علماء یہی کہتے ہیں خلافت کا یہ کہ مسلمان جمع ہو کے شرائط کے ذریعے کسی کو خلیفہ بنا لیں اور اس خلافت کے اندر بھی میرٹ ہو حضرت ابو بکر بلا شک کو شبہ سب سے افضل تھے تو تمام صحابے ان کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے انہیں خلیفہ بنا لیا ایک طریقہ یہ ہو گیا جب حضرت ابو بکر کی وفات ہونے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھوا دیا خلافت نامہ جسے ولی عہد کہتے ہیں ولی عہد ہی لکھوا دی کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے یہ ایک دوسرا طریقہ آ گیا حضرت ابو بکر کی سنت ہو گئی ان کا ایک طریقہ ہو گیا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ حکمران جانے سے پہلے کسی کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ لیکن اس میں خلفۂ راشدین کی سنت ہے وہ بھی میرٹ ہے سب سے افضل کون ہے سب سے زیادہ قابل کون ہے وہ سب سے قابل بلا شخص شبہ حضرت عمر تھے اس میں کوئی دوسری رائے تھی نہیں اس کے اندر تو وہ خلیفہ ہو گئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے لگے آپ نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا جیسا ان کا اللہ نے ان کو اتنا بڑا ذہن دیا تھا وہ شخص جس نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی جس نے کبھی دنیا کے اندر اس قسم کی سیاحت نہیں کی کہ دنیا کو اس طرح دیکھا ہو وہ ایک ہی علاقے میں وہ رہا ہے اس کی یونیورسٹی اگر تھی تو ایک تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے انہوں نے جو حاصل کیا وہ اتنا گہرا تھا اتنا وہ اتھینٹک تھا اور اتنا پاورفل تھا کہ آج یورپی دنیا سے کاپی کر رہی ہے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو جنا صاحب سے یہ لوگ پوچھتے تھے پاکستان میں آپ کیا نظام نافذ کریں گے جمہوری نظام کریں گے کیا کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو جناح صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں آپ کو حضرت عمر فاروق کا دور یاد دلاتا ہوں اگر آپ ایک, ایک فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں ہمارے نزیب فلاحی ریاست وہ تھی اور جمہوریت وہ تھی آپ بھی جمہوریت کیا اس کے سامنے تو پھر جناح صاحب نے اپنے سیکریٹری شریف الدین پیرزادہ انہیں ہدایت کی علامہ شبلی نعمانی سے جناح صاحب کا بہت پرانا تعلق تھا شبلی نعوانی صاحب افاد پا چکے تھے انیس سو تیرہ چودہ میں ان کا تعلق ہوا تھا آپس میں اس روز جناح صاحب ایک آ... عدالتی فیصلہ تھا اوقاف سے متعلق اس پہ کام کر رہے تھے کیونکہ جناح صاحب عالم تو تھے نہیں وکیل تھے شبلی صاحب تو اپنے دور کے بڑے عالم تھے وہ اوقاف سے متعلق اس بل پہ کام کرنے کے لیے شبلی نعوانی صاحب کے پاس گئے شبلی صاحب سیرت و نبویہ کام کر رہے تھے ان کی زندگی کی آخری تصنیف ہے پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ دنیا سے چلے گئے تھے علامہ سیر سلمان ندوی نے پورا کیا تو شبلی صاحب نے کہا میں اتنا مصروف ہوں اس وقت میں کہ میں نے جناب تدریس وغیرہ سب کچھ چھوڑا ہوا ہے بس یہی کام کر رہا ہوں میں مگر آپ جو کام لے کے ہیں اس تعلق مسلمانوں کے عام مسالے سے ہے میں آپ کا آپ کو ٹائم دوں گا ٹائم دیا بہرحال وہاں سے تعلق ہو گیا تھا تو شبلی صاحب نے کتاب لکھی تھی الفاروق بڑی مشہور کتاب ہے سیرت عمر فاروق پہ تو جناب صاحب نے شریف الدین پیرزادہ سے جن کا ابھی چند سال پہلے انتقال ہوئے ہے خالد اعظم کے سیکریٹری تھے ان سے کہا کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کروں تاکہ میں ان کو دکھاؤں گی کیا چیز ہے ہماری اسلامی فلاحی ریاست جمہوری ریاست کیا ہوتی تھی اصل جمہوریت انہوں نے ترجمہ کیا وہ چیز چلی گئی ان لوگوں نے پڑھا اس کے کئی سالوں کے بعد وہ اس کو دیکھتے رہے پڑھتے رہے انہوں نے وہاں پہ جنرل عمر لاز متعارف کرائے جنرل عمر لاز یہ برطانیہ کے قوانین کا حصہ ہیں ہمیں نہیں پتا ہے وہاں پہ ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی وظیفہ جاری ہوتا ہے یہ حضرت عمر نے جاری کرایا تھا وہاں معذوروں کا پنشن ملتی ہے حقیقت میں ہماری اتنا ٹھوکرے نہیں کھاتے ہیں گھر میں بیٹھے ملتی ہے وہ حضرت عمر نے جاری کرایا تھا اور بہت ساری چیزیں انہوں نے حضرت عمر ان کا نام ہی عمر لاس ہے آپ اندازہ کریں کیا اللہ پاک نے ان کو دم... صلاحیت دی تھی تو انہوں نے ایک نئی چیز متعارف کرائی ایک مجلس سے بنا دی چھ بندے ام, امت کے افضل ترین بندے یہ فیصلہ کریں گے اگلا خلیفہ کون ہوگا یہ چھ بندے کون تھے علی سعد و عبدالرحمان بنواف جی جی تو ان کی انہوں نے کمیٹی نہیں حضرت سعید نہیں تھے سعید ابن زید نہیں تھے چھ بندے تھے ان, ان کو سے اس لیے ہٹا دیا تھا کہ ان کے رشتے داری لگتی تھی ہمیں اب میرا رشتے دار نہیں ہوگا اس کمیٹی میں عبداللہ بن عمر کو بھی شامل نہیں کیا تھا یہ کہا تھا کہ اگر جو رائے برابر ہو جائے تو پھر یہ ایک, ایک طرف رائے دے سکتے ہیں بس خلاصہ یہ کہ اس کمیٹی میں اس کمیٹی نے حضرت عثمان کو متفق کر لیا ٹھیک ہے اور اس میں مزید کام یہ ہوا تھا کہ عبد بن عوف نے ایک قسم کا جسے رائے شماری ریفرینڈم کہتے ہیں مزید توثیق کے لیے وہ بھی کیا تھا کہ لوگوں سے پوچھا خواتین تک سے پوچھا تھا کیونکہ وہ کمیٹی دو بندوں پہ تو آ گئی تھی کہ حضرت علی حضرت عثمان ان میں سے کوئی ان میں سے کون ہوگا علی عثمان علی عثمان عرب سے پوچھتے تھے قافلوں میں آنے جانے والے لوگ دیہاتی بدعؤں سب سے پوچھا اکثریت کی رائے شماری عثمان کے حق میں ہی ان بن گیا ٹھیک ہے یہ ایک آپ دیکھیں کتنی پیاری ایک ترتیب آپ کے سامنے آ رہی ہے اور حضرت علی کی جو خلافت تھی وہ پھر اسی طریقے سے ہوئی جیسے حضرت غوکر کی خلافت تھی یعنی مدینہ کے اسحاب حلقد نے ان حضرات نے حضرت علی کو چن لیا اس کی تفصیل میں آگے جا کے بتاؤں گا لیکن یہ چار یہ جو تین نکل آئی نا ایک شورائیت, شورا منتخب کر لے یعنی عام جو کی ہے, وہ منتخب کر لے دوسرا ولی عہدی تیسرا ایک کمیٹی بن جائے وہ کمیٹی اس مسئلے کو ڈسکس کر لے ٹھیک ہے تین چیز ایک چوتھی سورت ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے بلکہ حقیقت میں تو ممنوع ہے وہ یعنی اسلام کہتا نہیں ایسا کرو لیکن کسی نے اگر کر لیا تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی حکمرانی کے خلاف آپ نے خروج نہیں کرنا ہے وہ صورت ہوئی ہے جو آج کل ہمارے ہاں اکثر و بیشتر رائج ہے یعنی مسلمانوں کی رضا کے بغیر مسلمانوں کی حقیقی شرائیت کے بغیر مسلمانوں کے رائے عامہ کے خلاف کوئی آپ نے مسلط ہو جائے ٹھیک ہے وہ مسلط ہو گیا ہے اس کی حکمرانی اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے ایک مسجد کی امامت امام کو امام کے لیے بات اچھی نہیں ہے کہ مختدی آپ کو نہ بنے اور آپ آگے ہو جائیں تو حکمرانی میں یہی حکم ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اس کی بھی آپ حکومت کو زمینی حقیقت کے طور پہ قبول کر لیں وہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن جو جو معروف کا حکم دیتا ہے اسے مان لیں غیر معروف ہو نہ مانیں غلط بات کہتا ہے تو علماء کے ذمہ یہ بھی ہے کہ آپ میں حق اس کے سامنے کہیں خروج نہیں کریں گے مسلح خروج بہاوت اس کے خلاف یہ ایک بالکل ایک الگ صورت ہے یہ الگ بات ہے ہماری بعد کی مسلمانوں کی بہت ساری تکالیف اور بڑے بڑے بحرانوں کی وجہ یہی رہی ہے کہ پہلی تین صورتوں کو نہیں لیا گیا جو آئیڈیل تھیں جو اصل تھیں چوتھی صورت پر آگے تو نقصان ہوا تھا اچھا جی اب ہم آتے ہیں حضرت ابوکر رسی کی خلافت پر انقاد خلافت میں نے عرض کر دیا شورا نے آپ کو منتخب کر لیا مہاجرین انصار نے آپ کی بیعت کر لی ٹھیک ہے اور آپ خلیفہ بن گئے آپ کے زمانے میں جو سب سے بڑا فتنا تھا یہاں پہ آ رہا ہے آپ کے سامنے آنا چاہیے نا اس سے یہ باقی رہے گا تین ہے نا حضرت ابو بکر خلافت یہ ہے یہ ہے جی کہ آپ کے سامنے آ گیا ٹھیک ہے یہ یوٹیوب پہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہوگا دیکھیے گا ذرا بندہ یو ٹیوب پہ جا کے دیکھے کہ وہ لیکچر آ رہا ہے نہیں اچھا تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی خلافت کا جو دور ہوا بہت مشکل دور ہو جیسے ہی آپ خلیفہ بنے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبریں ادھر ادھر مشتہر ہوئی ہیں بہت سے لوگ ایسے کہ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا اصلے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے اسلام سے نکلنے کا اعلان کر دیا مرتد ہو گیا بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مدعیان نبوت جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے مسلمہ کا عذاب کھڑا ہو گیا تولیحہ کھڑا ہو گیا وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ان کی نبوت جھوٹی نبوت کو انہوں نے تسلیم کر لیا ادھر سے رومی وہاں سے پیش قدمی کرنے کے لیے تیار ہونے لگے کہ ہم حملہ کریں گے مسلمانوں کے نبی چلے گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ حوصلہ تھا ان کا مقام تھا کہ انہوں نے تمام فطروں کا بیک وقت مقابلہ کیا اور آپ اندازہ کریں کہ ان میں سے ایک جنگ ایسی تھی کہ وہ ایک جنگ کئی کئی سال لے سکتی تھی کئی کئی سال ایک جنگ لے سکتی تھی اور لیتی ہیں ایسی جنگیں عام طور آپ اپنی قریبی تاریخ آپ دیکھ اپنے ملک کی تاریخ دیکھ اور ملکوں کی کہ ایسی جنگوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے ابھی حالات دیکھ لیں راغ کے دیکھ لیں یمن کے دیکھ لیں شام کے دیکھ لیں ربیع الاول میں آپ نے خلافت سنبھالی ہے یہ سارے فتنے بیک وقت کھڑے ہوئے ہیں اور عید الاضحی سے پہلے پہلے تمام فتنے ختم ہو چکے تھے اور حضرت صدیق اکبر نے جو لشکر روانہ کیے ہیں نقشے میں آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں اگرچہ یہ سادہ نقشہ تمام لشکر اس کے اندر نہیں ہے کم از کم بارہ لشکر آپ نے روانہ کیے مختلف سمتوں میں اور انتہائی منجے ہوئے اعلی درجے کے صلاحیتوں والے صحابہ کو سپا سالاری عنایت ہے تو پہلے سال میں جو روم کا خطرہ تھا اسامہ بن زید کو روانہ کر دیا وہ جیش وسلم کی آخری وصیت تھی لشکر کو روانہ کرو روانہ کر دیا اور صحابہ کران آپ کے سامنے آپ کو کہتے رہے کہ نہ کریں ابھی تو یہ آس پاس اتنے فتنے ہیں مدینہ خالی ہو جائے گا مدینہ پہ حملہ ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ جس لشکر کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے وانا کیا وہ بکر کیسے روک سکتا ہے آپ یہاں پہ آپ ذرا اس پہ ادھر غور کریں کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے کہ حضور کے حکم کے سامنے ایک ظاہری تباہی نظر آ رہی ہے وہ تباہی کچھ نہیں ہے اصل تباہی حضور کے حکم سے دی ہے جو دیکھنے میں آگ لگ رہی ہے وہ اصل میں جنت ہے اور جس میں بظاہر آرام اور سکون اور حفاظت نظر آ رہی ہے وہ آپ کی تباہی ہے نبی کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے تب سام زید روانہ ہو گئے اور وہ لشکر جب وہاں پہنچے ہے آپ سب جانتے ہیں اس تاریخ کے واقف ہیں وہاں پہنچا ہے تو ان پہ ایسا روب داری ہو گیا کہ وہ سرحدوں سے پیچھے بھاگ اور جہاں تک لشکر گیا ہے وہ علاقہ فتح کر کے بلخہ تک گیا ہے وہ علاقہ فتح کر کے بڑی تیزی کے ساتھ واپس بھی اگر اس دوران جو مدینہ کے اندر جو حضرات تھے پیچھے دوسری بات چل رہی تھی کہ مرتدین اور یہ مسلمہ کا ذا وغیرہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے کسی کے ساتھ مصالحت کر لی جائے کسی کے خلاف کاروائی کی جائے تو کئی صحابہ کابر صحابہ یہ کہہ رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ ابھی ذرا مصلحت سے کام لیجیے تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں پر بھی ایک عجیب ان کے الفاظ ہیں تاریخ کا جھومر آپ اسے کہہ سکتے ہیں انحئی کیا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں یہ ممکن نہیں ہے حتیٰ کے باغ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسے دینے سے انکار کیا تھا کہتے باقی دین ماندے زکات نہیں دیں گے تو آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جتنی زکوٰۃ ان کا نصاب بنتا تھا ایک بکری کا بچہ بھی اس میں سے کم ہو تو میں ایسے بھی قبول نہیں کروں گا میں جنگ کروں گا جہاد کروں گا تو جہاں جہاں پھر مسلمانوں کے لشکر گئے ہیں اللہ نے فتوحات نصیب فرمائی ہے سب سے بڑی جنگ بہرحال جو ہوئی تھی نا وہ مسلمہ کزاب کے خلاف ہوئی تھی اور اس جنگ کے اندر سینکڑوں صحابہ شہید بھی ہوئے لیکن اللہ نے آخر میں فتح نصیب فرمائی مسلمہ کزاب قتل ہوا اور قتل کرنے میں وحشی بن حرب انہوں نے آخر میں اس کو واسل جہنم کیا تھا جو ان سے ایک خطہ جو جن کو یاد آتی گا تھا حمزہ کو میں نے شہید کیا ہے وہ کہ کہند اللہ اس کی تلافی کرنے کی انہوں نے کوشش تو یہ آپ دیکھیں کہ اگلا سال جب شروع ہوتا ہے سن بارہ ہجری تو مسلمانوں کی افواج پورے جزیرت العرب کو ہر قسم کی شورش سے پاک کر چکی تھی اور اب اسلامی افواج تیار تھیں آگے حملہ کرنے کے لیے مشرق اور مغرب میں یہ اس میں اور بہت سے نقشے ہیں یا مسلمہ کذاب کا نقشہ آپ کے سامنے آ رہا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے تو ہم سیدھا آگے چلیں گے یہ کتاب ہے خلیفہ ابی بکر صدیق ٹھیک ہے یہ آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اگرچہ تاریخ اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہوگی لیکن جو آپ دیکھیں گے نا اس میں اطالیس میں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ آپ تاریخ پڑھنے کی ابتدا کرتے ہیں نا اطالس سے آپ ابتدا کریں ایک اطلس کو آپ دو تین بار پڑھیں زمانہ اور اس میں ہمارے دو حضرات نے بڑا کام کیا ٹھیک ہے ایک شیخ ملغوس ہیں اور ایک ڈاکٹر شوقی ابو خلیل ہیں ان کی آپ اطالیس لیں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کسی کے پاس نہیں ہے تو ہم سے بھی آپ لے سکتے ہیں اچھا ہم آتے ہیں فتوحات کی طرف دو دو بڑی مملکتیں تھیں مسلمانوں کے سامنے ایک طرف سے ایران کا کسرا دوسری طرف شام اور پورے یورپ کے بڑے حصے پر بازون سلطنت تھی قیصر کی ان یہ دونوں آپ کے مدے مقابل تھے دونوں اتنی بڑی طاقتیں تھیں ان میں سے ایک طاقت بظاہر جزیرت العرب کو وہ چند دنوں کے اندر فتح کر سکتی تھی لیکن آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ نے دفاع کی بات نہیں کی کہ ہم دونوں سے اپنی مملکت کو بچا لیں بچانا نہیں ہے ہم نے اللہ کے دین کے پرچم کو لے کے آگے بڑھنا ہے وہ دیکھیں وہ اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں تو آپ نے عراق کی طرف آپ نے مہماد کا آغاز کیا بن خارثہ ایک صحابی تھے وہ عراق کی سردوں پر ہی ان کا قبیلہ تھا تو انہوں نے دو تین حملے کیے ان پر اور پھر مدینہ تشریف لائے اور ان سے حضرت صدیق سے عرض کیا کہ میں نے ان کی طاقت کا اندازہ لگا لیا آپ انداز ان کے ایمان کا اندازہ کریں وہ آپ یوں سمجھیں گئے وہ جیسے روس کی طاقت تھی امریکہ کی اتنی بڑی سلطنت تھی میں نے ان کی حالت کا اندازہ کر لیا ہے اگر آپ اتنے ہزار مجاہدین بھیج دیں تو انشاءاللہ اللہ ہم ایران کو فتح کر لیں اور پھر صدیق اکبر نے ترغیب دی اور مسلمان تیار ہوئے اور پھر وہاں پہ جنگ کا آغاز ہو گیا اگر صدیق اکبر کے دور میں فتوحات زیادہ نہیں ہوئی ہیں کیونکہ دور ہی آپ کا مختصر تھا اسی طرح شام پر بھی ہم شروع ہوئے ہیں ابتدائی نوعیت کی یہ جنگیں تھیں یہ بہت تفصیلی نقشے ہیں بہت محنت کی ہے شخص نے ٹھیک ہے آپ ان کو دیکھیں گے تو میرے بتانے سے آپ اتنا بالکل نہیں سمجھ سکتے تو صرف ابھی تک یہ ایران کا چل رہا ہے ساسانی حکومت کہاں کہاں انہوں نے حملے کیے ہیں دیکھیں آپ یہ ابھی تک وہی ساس... یہ ایرانی تھے ساسانی حکومت کے وہ بازی تھے اور یہ کسرا والے یہ ساسانی تھے یہ ہر مارکے کا انہوں نے الگ الگ نقشہ انہوں نے پیش کیا ہے یہ ذرا آپ کو ذرا زیادہ واضح نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ دیکھیں یہ شام کی طرف جو لشکر گئے ہیں نا نظر آ رہا ہے آپ کو میں تھوڑا بڑا کر لوں اس کو اب ٹھیک ہے یہ شام کی طرف آپ دیکھیں چار لشکر شام کی طرف گئے ہیں رومیوں سے ٹکرانے کے لیے ٹھیک ہے اور ایک بڑا مارکا پیش آیا ہے روم میں وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی تھی شام میں ادھر بھی جنگ جاری تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا شام میں ایک ولید کو ایران بھیجا ہوا تھا مصنع ابن خالد ابن ولید گئے اور بڑی فتوحات انہوں نے حاصل سردی علاقوں میں اور اسی دوران حضرت خالد کا ایک عجیب کارنامہ اندازہ کریں رہے آپ یہ نقشہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو بیچ کا حصہ کو نظر ہے جزیرہ اور کا وسطی حصہ جو ہے اس وسطی حصے میں کوئی سفر نہیں کرتا تھا ابھی سڑکیں وغیرہ بن گئی ہیں ورنہ یہ وسطی حصہ ہمیشہ سے خالی تھا اس میں نہ کوئی کنواں ہے نہ کوئی چشمہ ہے تو اونٹوں پہ سفر کے لیے جزیرہ الارا کا جو کنارہ کنارہ ہے نا یہ سائٹ سائڈ سے پہ یوں سفر کرتے تھے ایسے بیچ میں کوئی گسا نہیں تھا پانی نہیں ہے وہاں پہ تو حضرت خالد بن ولید ابھی عراق ہی میں تھے تو حجا کا مہینہ قریب آ گیا تو ان کی ایک دم تمنا جاگی کہ ہمیں دیہات سے ہم تقریباً فارغ ہیں امن و امان ہے علاقے فتح کر لیے حج کر لوں میں تو راتوں رات اب رات راستہ تو وہاں پر ہے نہیں ہے صحرا میں چلے گئے اتنا لمبا سفر پندرہ دن میں طے کر کے وہاں پہنچ گیا اور حج کر کے بڑی تیزی کا واپس بھی چلے گئے لوگوں کو پتہ نہیں چلا حج کیا لوگوں تو نہیں پہچان سکے کون آدمی ہے ٹھیک ہے ہاں بعد میں صدیق اکبر کو پتہ چل گیا تو انہیں خط لکھ کے ان کو تنبیہ کی کہ ایسا میری اجازت کے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگر وہاں پتہ چل جاتا دشمن کو تم نہیں ہو تو پھر اچھا اس کے بعد جو ان کا حکم دیا کہ تم شام پہنچو اور اتنے دن کے اندر پہنچنا ہے یہاں بھی انہوں نے پھر وہی کام کیا کہ وہ میں آپ کو کیسے بتاؤں آپ کنارہ آپ دیکھ لیں نا اوپر اوپر سے جانا تھا بیچ میں راستہ نہیں کوئی بھی نقشہ اگر آپ کھول کے دیکھیں نا جس کے اندر تھوڑا انہوں نے گرین کلر میں یعنی سبز کلر میں یا پیلے کلر میں انہوں نے کیا یہ راستے ہرے ہیں یہ راستے صحرائی ہیں صحرائی راستوں میں کچھ فاصلہ تو طے ہوتا ہے کہ سو کلو چلے گئے دو سو چلے گئے اس کو کراس کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے فوج تھی پوری چلو کچھ آٹھ دس بندے ہوں تو چلو کوئی اندازہ ہوتا ہے فلاں جگہ چھوٹا چشمہ ہے یا تالاب ہے پانی مل جائے گا فوج کو لے کے کیسے جا سکتے ہیں فوج کو لے کے اندر داخل ہو گئے ہیں دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا اور جب صحرا کے درمیان پہنچے ہیں تو ان کو اندازہ تھا پانی نہیں ہوگا اگر پانی نہیں تھا اور فوج پیاسی ہوگی بری حالت ہوگی تو وہاں پر پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ان میں سے ایک صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ فلاں جگہ پر ایک درخت ہے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا اس میں چشمہ تھا وہاں پہ کہیں پر تو اس درخت کو تلاش کر لیں گے وہ درخت پہ نظر آ گئے درخت تو ایسا جیسے کہ بندہ روکو میں جھکا ہوا ہے اس قسم کا درخت ہے وہ درخت نظر آ گیا وہاں جا کے کھدائی کیے تو ویسے تو باہر نہیں تھا کرامت ہی تھی صحابۂ کی چشمہ ابل پڑا وہاں سے اور سب نے خوب پانی پیا اور ساتھ میں ذخیرہ کر لیا صحرا کراس کر کے سیدھا شام بسرا پہنچ گیا اور رومی حیران ہو گئے لشکر کہاں سے آ دوسرا اور پھر اس لشکر نے مل کے اجنا دین کے مقام پہ ان کو بہت بڑی تاریخی شکست دی ہے رومیوں کی اور یہ بھی جنگ مطلب فتح حاصل ہوئی ہے اور وہاں پہ ابھی خوشخبری پہنچی نہیں ہے مدینہ منورہ یا صدیق اکبر رضیون کی وفات ہو گئی بائیس جمع الاخرہ سن تیرہ ہجری اور آئی عجیب بات آپ کو نظر آئے گی کہ مسلمانوں کی عظیم و عظیم ترین شخصیات بہت بڑے کارنامے کر جانے والی ہیں ان کی موت میں کوئی نہ کوئی پیچھے سازش ضرور تھی وہ مستفنا لوگ بھی ہیں لیکن آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کا ظاہری سبب کیا بنا زہر ٹھیک ہے حر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی زہر سے ہوئی ہے ایک سال پہلے وفات سے ایک سال پہلے آپ کھانا کھا رہے تھے تو عرب کا ایک طبیب آپ کے ساتھ ہارے ابن بنکل وہ بیٹھا تھا تو دونوں نے جیسی لقمہ لیا ایک ساتھ ہی لقمہ لیا تو حارث ابن کلدا نے کہا نہیں مزید نہیں اس میں بہت ہلکا قسم کا زہر ہے اور یہ زہر ایسا ہے کہ ٹھیک ایک سال کے بعد انسان کی وفات ہوتی ہے ایک سال بعد اسی دن حضرت صدیق اکبر کی وفات ہوئی اسی دن حارث ابن کلدہ کی بھی وفات ہوئی ٹھیک ہے حضرت عمر فاروق شہید ہوئے اور عثمان کی شہادت تو سبھی کو اس سے آ گئے حضرت علی شہید ہوئے ایسا ہی حضرت امیر معاویہ اور ان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا انہوں نے کوئی کثر چھوڑی نہیں تھی اللہ نے بچا لیا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشوں کے اندر مصروف رہتی ہیں لیکن آپ کو فرق سازشیں آج بھی ہیں سازشیں پہلے دن سے ہیں فرق یہ ہے کہ اس دور میں سازشوں کے باوجود مسلمان غالب تھے اس لیے کہ اپنے دین پہ کار بن تھے اور آج ہم دین پہ کاربن ہیں ہی نہیں تو سازشیں ہمیں پھر جہاں پہ بھی لے کے جائیں وہ بالکل قرین قیاس ہے اچھا جی ہم آگے بڑھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا دور آ جاتا ہے ہاں اسی میں آپ کا دور فتوحات کا دور ہے اور بڑی عظیم و شان فتوحات دنیا کی تاریخ میں کسی فاتح کی فتوحات کو حضرت عمر کی فتوحات کے ساتھ سامنے آپ جیسے کہتے ہیں پاسنگ میں بھی نہیں رکھ سکتے وہ اس کے سامنے ذرہ بھی نہیں بنتی ہیں ان کے سامنے سکندر اعظم کی فتوحات کی مثال کچھ بھی نہیں ہے چنگیز خان کی فتوحات کچھ بھی نہیں ہے سکندر کی فتوحات کا رقبہ اگر زیادہ ہے تو کیا تھا رقبہ ہی زیادہ ہے نا ایک شخص ہزاروں ایکڑ زمین لے لے اس کو آباد نہ کر سکے تو کیا قابلیت ہے اس میں قابلیت تو یہ ہے کہ آپ نے اگر چار ایکڑ تو چار ایکڑ پہ فصل لگی ہوئی ہے دس ایکڑ تو دس ایکڑ سے دنیا مستفید ہو رہی ہے یہ کامیابی کی بات ہے نا جو علاقے آپ نے فتح کیے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے اگر شہروں کو آپ لیں تو مورخین کہتے ہیں ایک ہزار کے لگ بھگ شہر تھے جو آپ کے دور میں فتح ہوئے اور پھر اس کا جو انتظام تھا اس کی جو مینجمنٹ تھی وہ تو اتنی اعلیٰ تھی اور اتنی گہری تھی اور اتنی منصوبہ بندی تھی کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا اور آج کل کا جتنا بڑا موقع گیا نا وہ اتنی زیادہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ کے حیران ہوگا کہ ایک آدمی کا ذہن تو یہ کر نہیں سکتا زمینوں کی پیمائش آپ نے کس طرح کرائی آپ نے وزائش کس طرح مقرر کی ہے آپ نے وزائش کے اندر مراتب آپ نے کس حساب سے آپ رکھے آپ پیمانے کس طریقے سے چیزوں کے ناپ تول کے پیمانے آپ نے کس طریقے سے مقرر کیے آپ نے درجہ بندیاں آپ نے لوگوں کی کس طریقے سے کی مردم شماریاں آپ نے کرائیں ڈاک کے نظام کو آپ نے کیسے فعال کیا موقع شرطا آپ نے بنایا اور جناب اگر اولیات عمر کو اگر آپ دیکھ لیں نا علامہ شبلی نعمانی کے الفاروق ہی آپ دیکھ لیں میرا خیال ہے ہم، ہمیں چار گھنٹے کا لیکچر اس کے اوپر چاہیے ٹھیک ہے تو بہرحال اس میں وہی دو سلطنتیں یعنی قیصر و کس طرح آپ کے سامنے تھی ابھی آپ کے سامنے عراق کا نقشہ ہے بغداد آپ کو نظر آ رہا ہے عراق کا مرکزی علاقہ ہے ایک طرف آپ کو نہر دجلہ نظر آ رہی ہے دریائے دزلا اور دوسری طرف آپ کو جو لکیر نظر آ رہی ہے نیلی وہ دریائے فرات ہے ٹھیک ہے دزلہ فرات کا جو درمیانی حصہ ہے نا اسے سواد کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے سواد عراق یہ ای انتہائی سرسد علاقہ جیسا ہمارا پنجاب کے علاقہ ہے جیسے ہمارے لاہور کا ساحوال کا ٹھیک جھنگ وغیرہ کا جو علاقہ ہے یہ اس قسم کے دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں سے تو حضرت امر فاروق کے زمانے میں افواج یہاں پر پہنچ گئی تھی اور ایرانیوں نے بھی ساری طاقت یہاں جمع کر لی تو یہاں پر پیش آئی جو سب سے بڑی جنگ کہلاتی ہے اس زمانے کی ایران کی تاریخ کی جنگ قادسیہ اور تین دن تک وہ جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کے سبا سالار نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عجیب بات یہ کہ اتنی بڑی جنگ کے دوران کمانڈر سبا سالار بیمار ہے۔ اور اتنا بیمار ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ساری پالیسی تو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ ایک چھت کے اوپر پیچھے ایک پرانا محل تھا تھے اس کی چھت کے اوپر لیٹ گئے سیدھے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے اتنی تا. ان کے جسم پہ پھوڑے نکل آئے تھے ادھر تو الٹے لیٹے ہوئے تھے یعنی نیچے تکیہ رکھے نا ایسے الٹے لیٹے ہوئے چھت سے اپنا سر سامنے کیا ہوگا اور یہاں سے آکام دے رہے ہیں ساری فوج لڑ رہی ہے آپ اندازہ کریں فوج لڑانا کوئی آسان کام ہوتا ہے آج کل ہمارے پاس ہر چیز ہے موبائل ہے واکی ٹاکی ہر چیز ہے وائرلیس ہے اگر آپ ایک ہزار بندوں کا انتظام کرنا ہو آپ نے ٹھیک ہے تو اچھا خاصا انسان کو اس کے لیے دقت ہوتی ہے یہاں تقریباً تیس ہزار مسلمان تھے اور وہ نہیں مسلمان کوئی دعوت میں آئے ہوئے تھے دعوت کا انتظام تھا سامنے موت کھڑی تھی اڑھائی تین لاکھ کا لشکر تھا سامنے لیکن لڑایا ہے اس فوج کو اور ایسے لڑائے جیسے ایک مٹھی لڑتی ہے جیسے حکم ہے ادھر مٹھی چل رہی ہے مکہ چل رہا ہے ایرانی ہاتھیوں کو سامنے لے کے آ گئے اہل عرب نے تو ہاتھی دیکھے نہیں تھے پہلے کبھی ٹھیک ہے اور گھوڑوں نے بھی نہیں دیکھے جانور جس چیز کو پہلی بار دیکھتا ہے وہ بدکتا ہے تو گھوڑے بدکنے لگے وہ چھلنے لگے بڑی ہاتھیوں کے ساتھ بہت بڑا مارکا پیش آیا گھوڑوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ ان کو گھسا دیا بعض صاحبہ نے آگے بڑھ کے ہاتھیوں کی سونڈے کاٹ دی بعض صاحبہ ہاتھیوں کے پیروں ترے ان کو مارتے ہوئے خود نیچے کچلے گئے کوئی چیز مسلمانوں کو روک نہیں سکی اور تیسرے دن آخر جب ان کی طاقت بھی اور لڑ لڑ کے تھک گئے تھے مسلمان نہیں تھکے تھے ابھی بھی تازہ دم تھے اسی ٹائم عراق سے شام کے محاص سے قاقہ ابن عمر بھی فوج لے کے آ تھے آپ اندازہ کریں مواصلاتی نظام کتنا مسلمانوں کا مضبوط تھا کوئی چیز نہیں ہے اسے خبر رسانی کے لیے سوائے چٹھیوں کے قاصد گھوڑے پہ جا رہا ہے اور ائن ٹائم پر وہ فوج پہنچ رہی ہے تھوڑی فوج تیس کو زیادہ کر کے دکھایا ہے قاقا ابن عمر فوج لے کے آئے ہیں 3000 سوار تھے اس کو چھوٹے چھوٹے 220 کے ٹکڑی میں ٹکڑے میں بانٹ دیا جو آئیں گھوڑوں کو خوب دوڑا کے آئیں گرد و غبار اڑے نعرے تکبیر بلند کریں دشمن یہی سمجھ رہا تھا کہ ہر 20 آ کے شامل ہو رہے ہیں رو پڑ گیا بہت اور اخر میں ان کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کے ایک سپاہی نے آگے جا کے جو ان کا سپا سالہ رستم تھا رستم کو پہ حملہ کیا وہ زخمیوں کے دریا میں گرا وہاں سے ٹانگیں پکڑ کے کھینچ کے باہر لے گا سر کاٹ دیا نعرہ لگایا کہ اللہ کی قسم یہ رستم کا سر رستم قتل ہو گیا جس نے جنگ سے پہلے کہا تھا کہ خدا بھی چاہے تو آج ہمیں نہیں ہرا سکتا کو سر کٹا پڑا تھا اور ان کا جو بادشاہ تھا یزت گرد جو مدائن کے قصر ابیز کے اندر بیٹھا شکست کی مسلمانوں کی شکست کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھا اسے جب پتہ لگا مسلمان جیت گئے تو وہاں سے اس نے فوراً اپنا سمیٹنا شروع کر دیا اور مسلمان آگے بڑھتے بڑھتے ایک دو میں اور خلے تھے انہیں فتح کر کے دریائے دجلہ کے سامنے آ گئے یا آپ کے سامنے بھی دجلہ کے پار مدائن کا قلعہ تھا شہر تھا بہت بڑا اللہ نے ایک بار پھر مسلمانوں کا امتحان لیا کہ دریا دزلہ پہ تھا سیلاب آیا ہوا تھا اس دریا دجلہ کا تو ویسے بھی گھوڑا پار نہیں کر سکتا کشتی ہوتی ہیں تو حساد بینی وقاف نے کہا کہ تم نے خشکی پر اللہ کی مدد کا نظارہ کیا آج پانی میں اللہ کی مدد کا نظارہ کرنا اور تمہاری ہمتوں کے سامنے یہ ایک ذرہ ہے یہ قطرہ ہے یہ پانی یا قطرہ ہے یہ کہہ کہ اللہ کا نام لے کے دعائیں پڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ خود گئے ہیں یہ تھے حکمران صحابہ یہ تھے قائد صحابہ سب سے آگے خود ہوتے تھے آج ہماری بہت سی ناکامیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو قربانی کے لیے آگے کرتے ہیں خود ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے گھر پر ہمارے بچوں پر ہمارے تھوڑے سے مفاد پر بھی کوئی آنچ نہ ہے کہاں ہمیں وہ فتوحات نصیب ہوں گی آگے بڑھے ہیں صحابہ کرام پیچھے گئے ہیں پورا لشکر دریا سے پار ہو گیا جبکہ سیلاب آیا ہوا تھا تو میں جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے ہیں ایرانی فوج وہاں کھڑی ہوئی ہے وہ تو یہ سمجھ گئی سارے ڈوب جائیں گے پاگلیں جا گے دریا میں جب یہ دریا کے پار پہنچنے لگے تو انہوں نے آوازیں لگائی آمدند جنات آگے جنات آگے بھاگو بھاگو جناب آن سے یزد گرد بھی اس کی فوج بھی سارے وہ اپنا پایا تخت جس میں کتنی صدیوں سے حکمران تھے کتنی صدیوں سے دنیا بھر کی لوٹی دولت پورے ایشیا کی وہاں جمع تھی جو لے کے جا سکتے تو لے کے گئے باقی تو چھوڑ گئے ایسا بھی پیش آیا کہ بعض جو لے کے جا رہے تھے کچھ مسلمان اس راستے پر بھی پہنچ گئے وہ بھی ان سے چھین لیا خیر یہ جان بچا کے نکل گیا جب مسلمان وہاں داخل ہوئے ہیں تو حضرت سات بھی نبی وقاص پڑھ رہے تھے کم من جنات بقنوز و مقام ان کریم مناتن قانوفی حفاقی صحابہ کا ہر کام وہ قرآن کی روشنی میں تھا ہر جگہ انہیں قرآن یاد آتا تھا اور اللہ کے رسول کی حادیث یاد آتی تھیں وہ وادے یاد آتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیے تھے تو وہ سب مال و دولت سامنے ہے امبار لگے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صحرا نشین تھے ایک بھوکا آدمی ہوتا ہے نا اس کے سامنے بریانی کے پلیٹ رکھ دیں آپ دیکھیں کیا عالم ہوگا ہے کہ نہیں اور دولت کی بھی ایک بھوک ہے اور غریب اور مفلس کو زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ صحابہ کرام تھے کہ گھر خالی ہے مگر دل اتنا غنی ہے کہ ساری دنیا کی دولت سامنے ہے اور اس کی حفظ کا کوئی ذرہ چھو کے نہیں گزرا وہ سارا مال و دولت اسی حالت میں مدینہ بھیج دیا اور حضرت عمر فاروق حیران ہے کہتے ہیں کہ تم جیسے بچے مائیں کب جنگ جن میں اتنی دیانت اتنی امانت ہے ایرانیوں کا ایک قالین ایک دلچسپ چیز اس میں ہے کہ جو نوشیروان جو بادشاہ تھا ایرانیوں کا پرانا بادشاہ نہیں لنگے زمانے میں تھا ہو پھر انتقال کر گئی اس نے ایک دن اپنے وزیر سے کہا کہ یار کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا سال بہار رہے ایرانی بہار کو بہت مناتے ہیں ان کے یہاں جشن رہتا ہے نوروز جسے کہتے ہیں تقریبا یہی ہے یہاں میں آج کل مجھے صحیح اس کی تاریخ پتہ نہیں ہے گزر چکا ہے بس یہی یہاں جب بہار شروع ہوتی ہے فروری میں مارچ میں ہوتے اچھا تو اچھا تو وہ اس میں خوب مناتے ہیں آج بھی مناتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ سارا سال نہیں رہ سکتا اس نے کہا کیوں نہیں دیا آپ حکم کریں اس نے کا کرو تو اس نے ایک قالین بنایا وہ قالین ایسا تھا کہ اس پہ یعنی بالکل مخملی قالین گھاس لگتا ہے گھاس اس پہ بھی ہوئی ہے نا اور اس میں جب قالین کو کھولا جاتا تھا تو اس قالین کے اندر پودے یوں بھراتے تھے ایسے پھول لگے ہیں ان پہ اور شاخے میں بنی ہوئی ہیں درخت میں ان میں سازے کیے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اس میں پتہ نہیں کیا کاریگری ہوگی ہم نے تو دیکھا تو ہے نہیں قیاسی کر کے کچھ ہم اندازے لگا سکتے ہیں تو یہ پھر پورا سال اس میں جب گرمی کے خاص طور پہ دن ہوتے تھے وہاں بیٹھ گئے اور پھر اپنا جو عیش و عشرت شراب و شباب سب چلتا تھا وہ قالین جب ان کو ملا انہوں نے اسی طرح لپیٹ کے بھیج دیا دربار خلافت میں تو حضرت عمر نے تمام مدینہ کے لونگی موجودگی میں اس کو کھولا سب حیران ہو رہے ہیں حیرت ہی تھی چیز حیرت کی انسان حیران تو ہوتا ہے کیا چیز بنائی ہے انہوں نے تو کچھ حضرات نے کہا امیر المومنین اس کو اسی طرح رہنے اچھا جتنا مال و سواب آیا تھا سب مسلمانوں میں برابر جو ایسا طریقہ تھا شریعت کے مطابق تقسیم کر دی یہ چیز رہ گئی کسی نے کہا امیر المومنین اس کو اسی طرح رہنے دیں بڑی عجیب چیز ہے دنیا دیکھی گی مسلمانوں نے کیا فتح کیا تھا حضرت علی نے سن لیا حضرت عمر رضی سن لیا خاموش رہ حضرت علی نے گاہ میر المومنین میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح باقی مال کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کے اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کریں یہ غریبوں سے چھینی ہوئی دولت ہے اور انہی میں تقسیم ہونی چاہیے بالکل ٹھیک رہا صحابے نام میں حضرت علی اور حضرت عمر کا مزاج بہت ملتا تھا تو خیر وہ اسی طریقے سے وہ وہ بھی تقسیم کر دیا گیا تو یہ تو عراق کا احوال ہوا جب وہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد پھر آگے پورا ایران پھر مستخر آ... ہو گیا بادشاہ ان کا بھاگ گیا فرار ہو گیا جنگیں اور بھی کئی ہوئی ہیں تو تفصیل آپ کتب تاریخ میں آپ دیکھیں گے لیکن ہم اس نظرہ آگے چلیں گے شام کی طرف آپ اگر صرف اس زمانے کی مسافتیں آپ دیکھیں ان کو دیکھنے کے لیے گاڑی کے اندر بیٹھ کے جب آپ جاتے ہیں نا ان صحراؤں میں ان جنگلوں کے اندر انسان تھک جاتا ہے ہے کہ نہیں وہ پیدل جاتے تھے گھوڑوں پر اونٹوں پر ہزاروں میل کی مسافتیں طے کرنے والے کیا ان کے ایمان تھے آج ہم لڑتے ہیں بندوقوں سے لڑتے ہیں یہ بڑی ہمت کی بات ہے مورچوں میں لڑتے ہیں بڑی ہمت کی بات ہے مگر ان کی ہمت کے کیا کہنے جو تلواریں لے کے چھ چھ آٹھ آٹھ گھنٹے لڑتے تھے اور ہر وار میں موت سامنے ہے خیر یہ جناب عراق کی فتح کا مختصر سا حال تھا عراق آپ ایران کی شام کی فتح آپ دیکھیں اور یہ مار کا موک ہے مسلمان آگے بڑھتے رہے شام کی طرف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ مسلمانوں کے نئے اسپاحثالہ پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ ان کو معذول کر کے حضرت ابو عبیدہ جراح کو سفا سالار بنا دیا اور وجہ یہ تھی کہ آپ عقیدے کی حفاظت کا بہت اہتمام کرتے تھے آپ کو خیال ہوا کہ لوگ ایسا نہ سمجھنے کہ خالد بن ولید کے آن تو فتح ہوتی ہے کیونکہ جس جنگ میں جاتے فتح ہوتی تھی خود انہوں نے ان کا ایک ریکارڈ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی جنگ میں شکست نہیں ہمیشہ فتحاصل کی کہ دنیا کی تاریخ میں سو فیصد ریزلٹ تو دور کی بات نبے فیصد بھی آپ کو نہیں ملے گا یہاں سو فیصد عجیب بات تھی تو ان کو پھر سفا سالے سے ہٹا دیا اور ان کے بھی ایسے جگرے تھے ایسی ہمتیں تھیں کہ جو حکم این لڑائی کے دوران یہ آرڈر آیا ہے اور خالد فوج کی کمان کر رہے تھے اور قاصد نے آ کے انہیں حکم دیا ہے تو انہوں نے حضرت ابو ویدوں کو آگے کر دیا ان کی ماتحتی میں لڑتے رہے پھر جب تک وہ جینگے شام کی ہوتی ان کے ماتحتی ہی میں خالد لڑتے رہے تو بہت بڑا لڑ جو مارکا تھا وہ تھا جناب یرمو کی لڑائی اور یورمو کی لڑائی اتنی بڑی تھی مسلمان ہیمس تک جا چکے تھے ہیمس قیصر کا کیپیٹل تھا ایشیائی کیپیٹل ہیمس تھا وہ بھی فتح ہو چکا تھا اس کے فتح ہونے کے بعد انہوں نے بہت زیادہ تیاری کی ہے لشکر لے کے آئے تو مسلمانوں نے جب دیکھا کہ اس لشکر کا ہم ہیمس کے اندر ہم دفاع نہیں کر سکتے ہیمس میں ہم گھر جائیں گے کھلے میدان میں جاتے ہیں اور پیچھے کی طرف خط بھی آ گیا آپ نے شہر چھوڑ دینا ہے اور پیچھے ہٹتے ہوئے جہاں صحرا عرب کی سرحد ہے وہاں پہ آ جائیں تاکہ اگر شکست ہو تو آپ صحرا عرب کے اندر آپ آ کے پناہ لے لیں صحرا کے اندر وہ تاقب نہیں کر سکیں گے ایک عجیب بات ہے فتح شدہ شہر آپ نے چھوڑ دیے لیکن حکمت امریکہ کا بخا صحیح تھا جب حمص سے نکل رہے تھے تو اس سے پہلے چونکہ چند مہینے حکومت کی تھی خیرات جزیہ وغیرہ لیا تھا ان سے تو حضرت ابو نے فرمایا کہ سارے خراج اور جزی کا حساب لگاؤ جس سے جو جو لیے ایک ایک آنا ان کو واپس کرو کیونکہ ہم نے یہ ان سے اس شرط پہ لیا تھا اس زمانت پہ کہ محاسظ ہم ہوں گے اب ہم حفاظت نہیں کر سکتے واپس کرو وہ سارا خراج جزیا جب واپس کیا گیا وہ شہر سے نکل رہے تھے شہر کے لوگ خود یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بے فکر ہو کے جائیں ہم شہر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں گے اور قیصر کی فوج اندر نہیں حالانکہ عیسائی ہیں لوگ یہودی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم قیصر کی فوج کو فصیل سے اندر آنے نہیں دیں گے اللہ تم کو واپس لے کے آئے جن کے لیے غیر مسلم تک دعائیں کرتے ہوں ان کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں ہوگی ایک غیر مسلم نو مسلم کی بات آپ کو بتاتا ہوں اس نے کہا کہ ایک مذاکرہ ہوا ہی پاکستان میں کئی غیر مسلم لوگ جو اسلام قبول کیے ان کو بٹھا کے میٹنگ کی کہ اسلام کی تبلیغ کے اندر کیا کیا, کیا تجاویز ہیں تو ایک غیر مسلم نے بہت اچھی بات کی میرے نزدیک سب سے اچھی اور کارآمد چیز یہ کہ مسلمان بآمل مسلمان بن جائیں ہم ان کے عمل کو دیکھ کے مسلمان ہوتے ہیں ہم تبلیغ سے اتنے مسلمان نہیں ہوتے تو وہ تو چلتا پھرتا قرآن و سنت کا مجسمہ تھے تو خیر پھر پیچھے ہٹے ہیں یہ موک پر آئے ہیں یہاں جنگ ہوئی ہے بہت بڑی جنگ ہوئی ہے تین دن تک جنگ ہوئی ہے جنگ کے دوران ایسے ایسے حالات بھی بنے ہیں کہ مسلمان پیچھے ہٹتے ہٹتے خیمہ گاہ تک چلے گئے خیمہ گاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ رات کو آرام کرتے تھے عورتیں بھی جنگ میں آتی ہیں صحابیات آتی تھیں وہاں زخمیوں کی مرم پٹی کرتی تھیں کپڑے وغیرہ پھٹ گئے ان کو سیا کھانا پکایا ساری اس زمانے کے اندر عورتوں کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں تو عورتیں آگے سے ڈنڈے لے کے آ گئی اور جو مجاہدین واپس آتے تھے گھوڑوں پر آ رہے پیدل ڈنڈے مار مار کے واپس کے اور آ تمہارے سروں کی خیر نہیں ہے اگر ادھر آئے تو, تو یہ تو عورتوں کی غیرت تھی آپ اندازہ کریں اس زمانے کا تو اللہ نے پھر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی یورموکھ مسلمانوں کے ہاتھ رہا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ اس جنگ میں تھے عبداللہ بن زبیر ان کے لڑکے چودہ سال کے وہ بھی ساتھ تھے تو وہ بتاتے ہیں بخاری شریف میں حدیث تین چار جگہ پر آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ آخر روایت و عروہ بن زبیر سے مروی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے یہاں کندھوں بینا کھڈے تھے یہاں پہ تو ہم بچپن میں اپنے والد صاحب کے یہاں زبیر کے کھڈوں میں انگلیاں ڈال کے کھیلتے تھے میں اپنے ابا کے یہاں پہ کھڈے تھے ان کو میں انیاں ڈالتے تھے تو وہ کڈڑے ایسے پڑے تھے کہ عبداللہ بن زبیر یرموک کے دن کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ موت پر بیعت کرتا ہے ایک دستے کے سالار تھے وہ یہ کہہ کے وہ دشمن کے لشکر میں گھس گئے اب اندازہ کریے تقریباً اڑائی تین لاکھ کا لشکر ہے کتنی سفید اس میں ہوں گی ایک سرے سے دوسرے سرے تک چیرتے ہوئے نکل گئے وہاں جا کے پھر واپس آئے کہتے ہیں واپسی پر اچھا اس دوران صرف ان کا وار دوسروں کا لگا دوسروں کا کسی کا وار ان کو نہیں لگا کہ واپسی پر جو نا مجھے زخم لگے ہیں کندھے پر یہاں پہ میری تلواریں مجھے ان کی لگی ہیں تو یہ ان حضرات کی جاں بازی تھی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں گی تو اللہ نے یرمو کی فتح کے بعد پھر الحمدللہ وہ لوگ پسوا ہوتے چلے گئے کسی عرصے میں شام آخر تک فتح ہو گیا قند سرین ایک آخری شہر تھا شمالی شام میں جب وہ فتح ہو گیا قیصر وہاں پہ آگے انتاکیا میں تھا اس سے بھی اوپر کا شہر جو ترکی کے ساتھ لگتا ہے اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ الوداع شام نہ جا رہا ہوں تو ایشیا چھوڑ کے یورپ چلا گیا اور حضرت امرضی بیت المقدس کی طرف نہیں بڑھے تھے نہ بیت المقدس تو پہلے آتا ہے فلسطین میں آتا ہے وہاں سے سات سائڈ سے گزر کے آگے چلے گئے تھے کہ ہم پہلے ان علاقوں کو فتح کر لیں تاکہ مقدس مقامی قبل اول یا نہ ہو. ان کی افاظ کو نمٹا دیں جو تھوڑے بہت لوگ یہاں پر ہوں گے وہی وہ ہوں گے تو بغیر لڑائی کے فتح ہو جائے اور ایسے ہی ہوا مسلمانوں نے گھیراؤ کر لیا 15 ہجری میں انہوں نے بھی دیکھا کہ لڑنے کے ہم قابل تو نہیں ہیں تو ایک بات انہوں نے رکھی کہ آپ کے خلیفہ خدائے یہاں پہ ہم حوالے کر دیں گے شاید ہم کو پتہ لگا انہوں نے کا ٹھیک تو آپ تشریف لے گئے اور ایسے تشریف لے گئے کہ بس اکیلے ہیں بائیو سلاق مربع مید کا حکمران اور ایک خادم سات یرفا اور اٹھی پر سوار جا رہے ہیں اور جب آپ کی بار... وہ باری باری یعنی کہ خلیفہ ہی اوپر بیٹھے ہیں جب میری باری ہے تو میں جب میں آپ تھک جائیں گے پھر آپ بیٹھ جانا اس طرح سفر کرتے کرتے وہاں پر پہنچے ہیں جب وہاں پہنچے ہیں تو اتنی سادگی اور اتنی مشقت خود بعد صاحب کرام کو اس پر تھوڑا اشکال ہوا کہ یہ لوگ تو بڑے اسے کیا کہتے ہیں بڑے ڈیشنگ قسم کے لوگ ہیں وہ بڑے بڑے ان کے ذرہیں ہیں اور خود اور ہیر جواہرات ان لوگوں کو بڑا عجیب لگے کوئی دیہاتی آدمی آ رہا ہے تو حضرت لباس تبدیل کر لیں اور اونٹ چھوڑ دیں گھوڑے پر بیٹھ جائیں تو حضرت ہمارے عجیب بات فرمائی آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے عزت دی ہے اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے اور جب تک ہم اسلام پہ قائم رہیں گے ہماری عزت بھی باقی رہے گی جب ہم اسلام کے سوا کسی تیز میں عزت تلاش کریں گے ہماری عزت کا دن ختم ہو جائے حالت میں گئے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں شرائط انہوں نے پیش کی اپنے شرائط قبول کر لی بیت المقدس فتح ہو گیا وہاں آپ نے مسجد عمر کی بنیاد رکھی مسجد تو پہلے سے چلی آ رہی تھی لیکن ان کو ان نے گرجا شرجا بنا دیا تھا تو اس کو انہوں نے مسجد عمر کی وہاں نماز پڑھی اللہ پاک نے قبل اول پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہم آگے چلتے ہیں بات کو مختصر کرتے ہیں ٹائم مجھے طرح بتائیے گا سوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو جاتی ہے سن تیئس ہجری میں آپ حج سے واپس آئے اور حج سے واپسی میں آپ دعا فرما رہے تھے راستے میں کہیں آپ تھک گئے آرام کے لیے لیٹے ہیں آپ دعا فرماتے اللہ میں انسلو کا شہادتاً فی سبیلکھ و وفاتن فی بلدی رسولک آپ کے راستے میں شہادت بھی مانگتا ہوں مگر آپ کے نبی کا روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتا شہادت بھی ملے اور وہاں ملے بظاہر ناممکن بات تھی مدینہ میں کون سی فوج آئے گی وہ دشمن سینکڑوں کلو پیچھے اپنے شہر چھوڑ کے چلا گیا یہاں پہ کون آئے گا لیکن دعا قبول ہو گئی اور آپ شہید ہوئے ہیں وہ شہادت بھی ایسی نہیں اتفاقی شہادت نہیں ہے اگر آپ ذرا غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے تاریخ میں تو واقعہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک مجوسی غلام تھا فیروز ابو لولو اس نے آپ سے شکایت کی کہ میرے مالک مغیر ابن نے شعبہ انصاف نہیں کرتے میرے اوپر انہوں نے ٹیکس زیادہ لگایا ہوا ہے تو آپ نے کہا یہ ٹیکسی مقدار دیکھی کہیں کوئی زیادہ نہیں ہے اور آپ نے کیونکہ وہ شخص بڑا ہنرمند آدمی تھا مختلف چیزیں بناتا تھا تو آپ نے اس سے کہا کہ مجھے ایک چکی بنا دینا تو اس نے کہا کہ پون چکی یہ قسم کا آپ سمجھے پنکھا ہوتا تھا زمانے کا ٹھیک ہے تو یہ تو مجھے بنا دینا تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کو ایسا بنا کے دوں گا دنیا دیکھے گی جب وہ چلا گیا تو اگر میں فرمایا گیا وہ تو حضرت مرضی فراست تو کیا کہنے اس کے ٹھیک ہے محدس سے سمت کے کہنے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے یہ تو صحابۂ قتل کی دھمکی دے کے گیا تو گرفتار کر لیتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں یہ انصاف کے خلاف ہوگا بغیر ثبوت کے کسی پہ ہاتھ ڈالنا یہ آپ یہ چیز آپ ذرا غور کریں دور نبوت کی نبی وسلم کے زمانے کی صحابہ کے زمانے کی ان کے حکمرانی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں اور بعد کے زمانے بہت بڑا فرق آپ کو نظر آتا ہے کہ اس زمانے میں شبہ کی بنیاد پہ کسی پہ آدمی ڈالا جاتا تھا ٹھیک ہے اس زمانے کے بعد سے لے کے آج تک یہ طریقہ چلا آ رہا ہے جس پہ شبہ ہوا اس کو پکڑا دیا اسے قتل کرا دیا گرفتار کرانا تو معمولی بات ہے نا یہ اسلام کا طریقہ نہیں اگر حضرت امر اس وقت اسے گرفتار کر لیتے تو باندھ کے ظالم قرآن کہتے دیکھے انہوں نے شبہ کی نات پہ گرفتار کی ہے ہم بھی اگر پکڑ پکڑ کے جناب جسے مرضی گرفتار کریں حضر کا طریقہ ہے اب اگر کریں گے کم سے کم شریعت سے دلیل تو نہیں پکڑ سکتے نا جو ظلم ہے ظلم ہے وہ تو حضرت احمد نے اسے جانے دیا اور پھر اس نے کچھ دنوں کے بعد فجر کی نماز میں آ کر آپ کے حملہ کیا ہے خنجر سے اور بہت زبردست زخم لگا ہے اور خنجر بھی بڑا عجیب قسم کا خنجر تھا دستہ اس کا بیچ میں تھا ادھر بھی دھار ہے ادھر بھی دھار ہے دونوں طرف سے اور وہ اتنا ماہر آدمی تھا وہ اس سے میں بتا رہا ہوں کہ بندے کی کمانڈو ٹریننگ تھی اس بندے کی عام بندہ نہیں تھا زخمی ہونے کے بعد جب صحابہ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی اس دوران اس نے تیرہ بندوں کو مارا اسے تیرہ بندوں کو اس نے مارا ہے جس میں کچھ زخمی ہو کہ شہید بھی ہو گی. آخر میں کسی کا کوئی کمبل تھا اس نے کمبل اس پر ڈال دیا پھر وہ قابو میں آ گیا ورنہ تو بچ کے نکل جاتا جب کمبل اس پر ڈال دیا تو اس نے خنجر خود کو مار لیا خودکشی کر لی تحقیقات کا دروازہ بند ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ کوئی بہت ہی تربیت یافتہ قسم کا آدمی تھا جو اپنی فکر یا اپنے نظریے پہ جان دینے کے لیے تیار تھا ایسے یہ کہ تو حضرت امریا کو شہید کر دیا گیا آخری ٹائم پہ آپ نے اسی طرح شیر جی کمیٹی آپ نے بنائی ہے اور حضرت عثمان کے اوپر فیصلہ ہو گیا یہ آپ کے سامنے حضرت عثمان وضیر اللہ تعالی کے دور کا عالم اسلام ہے آپ خلیفہ بنے ہیں اور آپ کے دور کو بھی اگر مسلمانوں کی فتوحات کا بہترین دور کہا جائے تو یہ بالکل صحیح ہے حقیقت یہی ہے اگرچہ بہت سے لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں یا اس کو چھپاتے ہیں حضر عثمان حضرت کے دور کے اوپر بہت ایک غلط تہمت لگا دی گئی ہے وہ یہ کہ ان کے حکومت کے بارہ سال میں سے چھ سال عدل و انصاف کے تھے چھ سال ظلم کے تھے ٹھیک ہے روایت موجود ہے یہ روایت موجود ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا لیکن جب آپ راوی کے اوپر جائیں گے تو روایت بس صناد ضعیف ہے بسند صناد ضعیف ہے تو جیسے میں نے آپ کو اصول بتایا ہے کہ صحابہ کے متعلق تو کوئی بھی ضعیف روایت جو ان کے خلاف ہو مردود ہے اصولی طور پہ ناقابل استدلال روایت ریسی ختم ہو جاتی ہے تھوڑی سی مزید میں تفصیل دیکھیں دیکھیں ایک عام جب حدیث کے راوی ہوتے ہیں ان پہ جرہ ہوتی ہے ایک جرا ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جرح کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس شخص صحابت جرح ویسی بھی نہیں ہو سکتی نا وہ تو صحابت کل معدول میں ایک عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جرح کے اندر بھی اگر ایک ہوتی ہے جرح مفسر ایک ہوتی ہے مبہم جرح مفسر کا مطلب یہ کہ آپ کہیں کہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی بتائیں ساتھ میں قابل اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ اس کا حافظہ بالکل خراب تھا قابل اعتماد اس لیے نہیں کہ بدعتی تھا قابل اعتماد اس لیے نہیں کہ شرابی تھا بے نمازی تھا یہ تو ہوگی جرا مفسر ایک یہ کہ بس یہ کہہ دیں کہ جی خراب تھا یہ جرہ مبہم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب اس کے مقابلے میں تعدل موجود ہے یہاں تو مسئلہ صحابی کا ہے اور جو جس کی طرح جرہ آئی ہے وہ جرہ بھی مبہم ہے جو کہہ رہے کہ جی سال ظلم کے تھے چھ سال کے اندر کوئی ایک واقعہ ظلم کا آپ کو نہیں ملے گا حتیٰ کہ ضعیف روایات کے اندر بھی ملے گا صحیح روایت کی بات میں نہیں کر رہا ضعیف روایات ہی آپ لے لیں کی ٹوٹل ساری روایات جمع کر لیں اور ایک واقعہ حضرت عثمان کے دور پہ کسی میں ظلم کا نکال دیں کیونکہ میرا تو کام ہی دن رات تاریخ کو پڑھنا پڑھانا ہے میں دعوے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں بات بالکل ایک مردود بات ہے اس کے مقابلے میں حسن بصری رضی الرحمہ اللہ جو مدینہ منورہ میں کے رہائشی تھے وہیں پیدا ہوئے وہیں پلے بڑے ہیں بالغ ہونے کے زمانے تک تقریباً چودہ سال کی عمر تک مدینہ میں تھے یا عثمان کی شہادت تک مدینہ میں تھے آنکھوں دیکھے راوی ہیں یہ روایت تو ہے بھی ویسے منخط ہے بعد کے زمانے کی کس نے دیکھا کس نے کہا کچھ پتہ نہیں لیکن لوگوں نے اس کو اتنا اچھالا ہے اتنا اچھالا ہے کہ علی والحفیظ جہاں پر آپ جائیں گے تاریخ کی خاص طور پہ اردو کی کتب کا تو بہت ہی برا حال ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی حدیث ہے کہ عثمان کے 6 سال ٹھیک تھے چھ سال خراب تھے میں سوچتا ہوں جو شخص یہ کہتا ہے یہ نقل کر رہا ہے وہ اس نے اگر کہیں پہ نوکری کی ہو بیس پچیس سال اس سے کہا جائے وہ کسی سے سن لے کوئی کہہ رہا ہے کہ تم نے 6 سال 10 سال اچھی نوکری کی 10 سال بری نوکری برداشت کرے گا اس کو وہ کہے گا ثبوت لاؤ ریکارڈ لاؤ موکمے کا سارا کاغذات کھنگال لو پھر بات کرو کہے گا کہ نہیں کہے گا ایک صحابی کے متعلق آپ یہ اڑتی اڑتی بات بھی یقین کر لیتے ہیں اور اس کو مشتحر کرتے ہیں لوگوں کو یقین دلاتے ہیں وہ صحابی غلط ناز تو خیر حسن بصری کہتے ہیں عثمان کہ عجیت کے شہادت کے زمانے کے بارہ کے بارہ سال ایسے تھے اتنے پیارے تھے لوگ آپس میں اتنے پیار محبت کرنے والے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ جنت میں رہتے ہیں کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے میں دیکھا عثمان رضیر تعالیٰ تشریف لاتے تھے اور آپ جیسا حسین اور آپ جیسا خوش لباس میں نے دنیا میں نہیں دیکھا آپ تشریف لاتے تھے اور کہتے ہیں لوگو آؤ اپنے احتیاط لے جاؤ ہر چند دن کے بعد اعلان ہوتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ لوگوں میں دراہم تقسیم ہو رہے ہیں کپڑے تقسیم ہو رہے ہیں گھی تقسیم ہو رہے ہیں شہد تقسیم ہو رہا ہے دنیا جہان کی نعمتوں کے ڈھیر مسئلہ نبی عثمان تقسیم کر رہے ہیں اور یہ تو وہ دولت ہے جو بیت المال کی ذاتی جو تقسیم آپ کرتے تھے آپ نے خود فرمایا ایک موقع پر اپنی شہادت کے آخر میں جب آپ کو شہادت کے زمانے میں جب لوگوں نے گھیرا ڈالا تھا فرمایا کہ عرب میں مجھ سے زیادہ بھیڑ بکریاں اونٹ کسی کے پاس نہیں تھے آج میرے پاس صرف دو اونٹ ہے میں نے جو حج کے سفر کے لیے رکھے ہوں کہ ہر سال آپ حج کرتے تھے اور چند بکریاں جن کے دودھ پہ گزارا کرتے ہوں باقی سب صدقہ خیرات کر دیے بات تو یہ جس کا کچھ نہ کچھ آپ سب جانتے ہیں جو تحریک چلی ہے وہ کوئی فطری تحریک نہیں تھی وہ یہودیوں کی سازش تھی عبداللہ بن صبا یہودی اس کا بانی تھا جس نے نام نہاد طور پہ جھوٹے منہ اس نے اسلام کا دعویٰ کیا کیونکہ بات تھوڑی لمبی ہے اصلی سوالات کا وقت میں اس میں شامل ہوں کرنا ہوگا ٹھیک ہے تاکہ بعد ایک جگہ تک پہنچ جائے عبداللہ بن صبا نے یہودیت سے اسلام کا دعوی کیا آپ یہیں سے اس کو پکڑ سکتے ہیں کہ جتنے تابعین تھے نا جتنے بھی تابعین ہیں معروف تابعین جن کے حالات آپ کو ملتے ہیں ان سب نے کسی نہ کسی صحابی کی صحبت اختیار کی بے پیرا کوئی نہیں تھا جو بے پیرا پیر ہوتا ہے نا وہ اصل میں جالی پیر ہوتا ہے فلاں جگہ سے بابا کھڑا ہو گیا بابا جی سرکار آپ ملائیں بھائی کس کی خلافت حاصل ہے کس کے مجاز ہیں کوئی آپ کو کوئی سرا نہیں ملے گا اس کا وہ سب ہی بتا بتاتے خود ہی کہتے ہیں خواب میں آ تھے خواب میں غوثِ آزم آئر مجھے خلافت دے گئے تو یہ بھی اسی قسم ہے صحابی کی صحبت اس نے اختیار نہیں کی اور ایک مرشد بن گیا یمن کے ساتھ شروع ہوا وہاں سے اس نے اپنے مرید بنائے جماعت بنائی اور بڑے تحجد گزار اور ذکر اور فکر اور بہت کچھ اس طرح اور نیکی کی تلقین اور عمل بر اور سادگہ سادہ لباس وغیرہ وغیرہ لوگ بہت سے دھوکے میں آگے بھی اگر وہ یہ دیکھتے کہ اس نے کسی صحابی سے علم حاصل کیا ہے تو یہ سے سمجھ جاتے ہیں نا اور الحمدللہ جو اچھے لوگ تھے سمجھدار لوگ تو کوئی بھی اس کے جھانسے میں نہیں آیا تو خیر اس نے بہت سے لوگوں کو مرید بنایا پھر عالم اسلام کا دورہ کیا بہت سے لوگوں کو اس نے گرغلایا پھر ایک چیز ایسی تھی اس کے اندر اس کو کامیابی زیادہ ہوئی ہے اور اس میں کچھ سمجھدار لوگ بھی دھوکے میں آئے ہیں وہ اس نے حضرت عثمان کے جو گورنر تھے نا ان کے خلاف اس نے باتیں مشہور کر دیں فلاں جگہ فلاں گورنر یہ ظلم کر رہا ہے فلاں جگہ فلاں گورنر یہ ظلم کر رہا ہے فلان تو اس میں اچھے لوگوں سے مراد میری کوئی صحابی نہیں ہے الحمدللہ کوئی صحابی اس فتنے کے اندر نہیں تھا تو وہ کچھ لوگ تھے اکا دکا ٹھیک ہے تو ان کو اس نے برگلہ لیا اور اس نے اس قسم کے خطوط جیلی خطوط بنائے کہ عراق سے خطوط مدینہ جا رہے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ عراق کا گورنر بڑا ظلم کر رہے جی ہمارے اوپر ٹھیک ہے اور اہل مصر یا خطوط و عراق آ رہے ہیں مصر میں جی عمر بن عاص بڑا ظلم کر رہے ہیں اور مصر والے بیٹھے ہیں مصر والے کہتے ہیں کہ یار ہمارے ہاں تو بڑا امن سکون ہے وہ عراق سے یہ خطوط آ رہے ہیں کہ ولید ابن عقبہ یا سعید بن ابل جو ہیں سعید ابن عاص ہیں اور ابو مساثری ہیں یہ بڑی زیادیاں کر رہے ہیں تو اتنی جلدی تحقیق کا ٹائم تو ہوتا نہیں تھا مہینے لگ جاتے تھے نا خبروں کے اور یہ سارا کام آخری ایک سال کے اندر فٹافٹ کیا نا بڑی تیزی کے ساتھ کہ ہر جگہ ایک عجیب بے چینی پھیل گئی کہ جو آنکھوں دیکھی تو یہ کہ ہمارے شہر میں تو سکون ہے دوسرے تمام شہروں سے یہاں پہ خبریں یہ پہنچنی وہاں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے تو اس طریقے سے ہر شہر کے کچھ نہ کچھ لوگ بہہ گئے کہ عثمان عظیم نے گورنر اچھے نہیں رکھے ہمارا گورنر تو ٹھیک ہے باقی شہروں میں ظلم کیوں اٹھو بھائی مدینہ چلو اور عثمان سے کہا کو کرے نہیں مانتا تو ان کو معذول کراتے ہیں تو بہت سے ان میں جاہل نادان احمق لوگ شامل ہو گے ضدی لوگ, لوگ نا سمجھ لوگ بنیادی غلطی میں آپ سے ایک بات کہتا ہوتا ہوں اپنے ساتھیوں سے بھائی اکابر پہ اعتماد کو لازم پکڑو کسی نئے آدمی کی بات کے اندر نہیں آؤ جو اس ٹائم اہل علم سے ان سے پوچھو اگر وہ میں جو لوگ بھی تھے اس ٹائم اگر بیوقوف سے نادان تھے ہر شہر میں صحابہ موجود تھے ان میں سے کسی جا کے پوچھ رہے حضور یہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم چلے جائیں وہاں پہ تو اللہ کی قسم کھا کے کہتے تم لوگ غلط کر رہے ہو باتیں اور باد صاحب نے اپنی اپنے مجالس میں کہا بھی یمان جو گوفہ میں تھے ریکارڈ پہ ان کی بات کتب حدیث میں موجود ہے جب ان کو کہا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں اس طرح تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ لوگ جا کے ان کو شہید کر دیں گے اور شہید کرنے کے بعد عثمان جائیں گے جنت میں یہ لوگ جائیں گے دوزخ میں وہ اس لیے ان کو حضرت صاحبہ تو رازدار رسالت تھے نا صاحب السر صاحب السری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتہ تھا یہ پیش ہوئی آسم کر گئے تھے ان کو بتا گئے تھے ایسا انہیں تو خیر یہ پھر ایک مجمع تھا جو سات آٹھ سو بندے کوفہ کے سات آٹھ سو بندے بسرا کے لگ بھگ ایک ہزار با گیارہ بارہ سو یہ مصر کے یہ ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے مدینہ منورہ میں اور وہاں پہ آکے کے انہوں نے اس قسم کی شور شرابہ کیا حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ صحابہ نے کہا آپ کا حکم دن کو ہم قتل کرتے ہیں یہ بغاوت ہو گئی ہے بغاوت کا حکم یہاں پر لگ گیا آپ نے فرمایا پھر بھی میں موقع دیتا ہوں ان کو تو آپ گئے ہیں ساری باتیں ان کی سنیے سارے اعتراض سنیں اور فرمایا کہ بینی اور بہینکم کتاب اللہ یہ اللہ کا قرآن بیچ میں ہے اور اس کے اوپر فیصلہ ہے اب یہ بات ایسی تھی کوئی بیوقوف آدمی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا تو جو باتیں انہوں نے مطالبات کی جو شریعت کی حد میں تھے جی فلانگ وغیرہ کو تبدیل کریں تو پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس پہ ظلم کا ثبوت کیا ہے ٹھیک ہے تبدیل کر دیتے ہیں تو جس نے جس گورنر کی تبدیلی کا کام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے کر دیا یہ آرڈر آپ نے جاری کر دیا اور جس نے جو بات کہی آپ نے کہا ٹھیک ہے اور وہ لوگ بھی مان کے پھر رخصت ہو گئے یہ بات شوال سن پینتیس ہجری کی جب وہ لوگ آئے ہیں واپسی میں تقریبا ذلقادہ ہو گیا تھا یہ لوگ جب واپس گئے ہیں تو واپس جا کے آگے جو مصر کا قافلہ تھا اور سب سے زیادہ شرپسند اسی کے اندر تھے اور عثمان کو شہید کرنے میں بھی آگے مصر کے لوگ تھے اس قافلے کو راستے میں ایک بندہ نظر آیا جس کو انہوں نے پکڑ لیا کہاں جا رہا ہے جو کبھی وہ سامنے آتا کبھی پھر بھاگ جاتا دور پھر نظر آتا پھر بھاگ جاتا اونٹ پہ تھا اسے پکڑا تلاشی لیے پوچھا کون ہے بھائی اس نے کہا عثمان کا غلام ہوں کہاں جا رہا ہے میں مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کے پاس جا رہا ہوں پیغام لے کے پیغام نے لکھا اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحیم یہ فسادی لوگ مدینہ میں فساد کر کے ہمارے پاس واپس آ رہے ہیں ان میں سے ہر بندے کو پکڑ کے اس کے جانا ہاتھ وہاں مخالف سمجھ سے کاٹ دینا اب یہ انہوں نے دکھایا پورے قافلے والوں کو تمہارے لیے تم تو آسمان سلاح کر کے جا رہے ہو ادھر مصر میں یہ حکم دیا دے پہنچو گے تو وہاں کے گورنر عبداللہ بن نبی سرحد میں قتل کرا دیں گے اب سب لوگ مشتعل ہو گئے مشتعل ہو گئے ابھی یہ تو بہت غلط آدمی ہے دھوکہ باز آدمی ہے مدینہ میں ایک دم گھس گئے ادھر یہ مدینہ میں گھسے ہیں ادھر سے کوفر بسرا والے بھی آ گئے عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا پہلے تو مسجد میں انہوں نے تنگ کیا ان کو نماز نہیں پڑھنے دی پڑھانے دی جمعے کے خطبے کے اندر ہنگامہ کیا پھر گھر کا محاصرہ کر لیا جب محاصرہ کر لیا اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں عثمان رضی رضی اللہ تعالیٰ نلیلم کی طرف سے حکم تھا پیش گوئی تھی آپ نے فرمائے عثمان اللہ تمہیں وہ کرتا پہنائے تو اس کو تم نہیں اتارنا اگر تم نے اور منافق تم سے مطالبہ کریں کہ اتارو تم نہیں اتارنا تو اس پیشوئی کے مطابق آپ نے فرمایا کہ یہ خلافت یہ کوئی میری چیز تو ہے نہیں کہ میں, میں نے لی تھی میں نے دے دی یہ تو اللہ کا دیے ہوا عطا کردہ مطلب ہے یہ میں کسی کو دے نہیں سکتا میں یہ مجھے کی حاصل نہیں ہے یہ تو مسلمانوں کی شورہ کے ذریعے مجھے اللہ کی طرف سے ملی تھی نہ تمہیں حق حاصل ہے مجھ سے لینے کا نہ مجھے حق حاصل ہے تمہیں دینے کا تو انہوں نے کہا کہ پھر دھمکیاں دی آپ کو قتل کرنے کی اور وہ بات پھر بڑھتی چلی گئی اور آخر میں یہ صورت کی خبر شام میں عراق میں وہاں کے صحابہ کرام کبھی ہو گئی تھی انہوں نے تیاری بھی کر لی تھی آپ کی مدد کے لیے اور یہاں بھی ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ لوگ مدد کے لیے آ جائیں گے اس درمیان ایک بات یہ بھی تھی کہ چونکہ الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا تھا ذکا چل رہا تھا تو صحابہ نے حج پہ جانا تھا تو عثمان نظیر نے اپنے احتمام میں عبداللہ بن عباس کو کہا کہ تم حاجیوں کو لے کے مدینہ چلے جاؤ تاکہ فریضۂ جو ہمیشہ خلیفہ کی طرف سے ہوتا ہے امیر الحج خلیفہ مقرر کرتا تھا وہ انتظامات خراب نہ ہوں ساری دنیا کے حاجی آئیں گے انتظامات ہم نے کرنے ہیں تو تم جاؤ انتظامات کرو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ تو آپ کی حفاظت کرنا میرے نزیز جہاد سے بھی بڑھ کرے پھر میں حکم ہے میرا تم جاؤ تو عبداللہ بن عباس وہاں چلے گئے اور بھی بہت سے لوگ چلے گئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رہا وہ بھی چلی اور بہت سے صحابہ وہ عجیب کیفیت میں تھے مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام کہتے تھے کہ آپ حکم دیا ہم سب کو مارتے ہیں اگر تعداد میں وہ لوگ زیادہ تھے تقریباً تین ایک ہزار تھے اور مدینہ منورہ میں فوج کبھی بھی نہیں ہوتی تھی مدینہ منورہ میں فوج نہیں ہوتی تھی چھاؤنی کوئی نہیں چھاؤنی کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پہ حملے کا خطرہ ہونا آپ پاکستان کی چھاؤنی آپ دیکھ ساری بارڈر کے قریب قریب ہے ساری ہر ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے تو اس لیے فوج بھی کوئی نہیں ہوتی پھر مدینہ کے لوگ خود بھی جہاد کے بڑے شوقین تھے اکثر و بیشتر وہ کوئی خراسان پہ ہے کوئی ترکی کی سرحد پر ہے کوئی شام گئے ہوئے جاتے رہتے تھے بہت سے لوگ ادھر گئے ہوئے تھے بہت سے لوگ حج پہ چلے گئے پیچھے لوگ تھوڑے رہ گئے تھے لیکن وہ تھوڑے لوگ بھی اتنے کم نہیں تھے کم از کم چھ یا سات سو بندہ مصلح عثمان کے پاس بالکل تیار تھا اور کہتے تھے آپ حکم دیا ہم ان کو بھگا دیں گے ان کو مگر آپ یہ کہتے تھے بلکہ قسم دیکھے کہتے تھے کہ تم میں سے جو میرے کام آنا چاہتے ہیں اپنا ہتھیار رکھ دے کتنے صحابہ نے اسرار کے ثابت انصار کا مجمع لے کے حاضر ہوئے ابو حرا تلوار لے کے آ آپ حکم دیں آپ نے فرمایا کہ نہیں جو میرا وفادار تلوار رکھ دیں ہپتہ وہ دن آ گیا جب کہ انہوں نے تیاری کر لی کہ ہم کل آپ کو شہید کریں گے بالکل تیاری ہوگی اس کی اور عثمان نظیر اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ ایک عجیب دن تھا یعنی آپ پہلے تو کوئی سادے گرام پانی وغیرہ لے آتے تھے اس کی گنجائش بھی تھی پھر انہوں نے پانی وانی کا انتظام بھی بالکل بند کر دیا تو کئی دن گھر میں پانی نہیں تھا تو پیاسے تھے رات آپ نے عبادت میں گزاری اور شہر کے وقت آپ اونگنے لگے اونگا آ گئی آپ کو تو خواب میں رسول اللہ علیہ وسلم کی زیرت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ عثمان اگر تم ان سے لڑو گے تو اللہ تمہیں فتح دے گا اور چاہو تو افطار ہمارے ساتھ کر لو بعض روایت میں صرف یہی بات آئی کہ عثمان ہم تمہارے منتظر ہیں افطار ہمارے ساتھ کرنا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ میں کل شہید ہو جاؤں گا اگلے دن آپ بیدار ہوئے ہیں تو اس دن کئی صحابہ کرام ان کا گھیرا توڑ کے گھر پہنچ گئے عبداللہ بن عمر تھے عبداللہ بن زبیر تھے حضرت طلحہ تھے حضرت طلحہ کے بیٹے تھے محمد حضرت حسن تھے حضر حسین تھے اور کئی صحابہ تھے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک جھڑپ بھی ہوئی اور جھڑپ کے اندر بعد صحابہ باد صاحب شہید بھی ہوئے ان کے بندوں کو قتل نہیں کیا انہوں نے قتل نہیں کیا ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس دن لڑائی میں جو صحابہ ان کو مار رہے تھے نا تلوار سے نہیں مار رہے تھے تلوار کی چپٹی سمت ہوتی ہے نا ایک تلوار تو یوں لگتی ہے نا جب ان کو مارتے ہیں تلوار کی چپٹی سمت سے مارتے ہیں کیوں اور عثمان نے منع کیا ہوا تھا خون نہیں باننا ہے تم نے پس میں دی تھی خون نہیں باننا تو خیر وہ چپٹی تلواروں کا اور گھوس اور مکوں لاتوں کا جو بھی ہوئی تھا وہ پیچھے ہٹ گئے تھے اور بیچ میں ایک ٹائم آسا آیا کہ عثمان خود باہر آ گئے تلوار اور آپ کے ہاتھ میں تھی آپ گیٹ پر آ گئے جب آپ گیٹ پہ آ رہے تھے تو ادھر سے ایک فسادی ودر گس رہا تھا جیسی اس نے آپ کو دیکھا تو ڈر گیا بیاسی سال کے بزرگ کا روب اور دبدبا ایسا تھا کہ وہ ڈر گیا عثمان کمزور نہیں تھے بیاسی سال کی عمر تھی لیکن جوان تھے تیس سال کے بندے سے زیادہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ وہ تھے شاہ صاحب کو قتل کرنے آیا تھا تو جیسے ہی واقعہ قریب آیا نا تو آگے دیکھ کے سمجھ گئے چھری نکال کے مارنے والا تھا تو آپ نے یوں اس کو دھکا دیا وہ پیچھے اپنی تشریف کے بل وہ پیچھے جا گیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ تو سمجھ گئے کس لیے آیا ہے اللہ اکبر کیا حیات ہی عثمان کی لوگ کہنے لگے کہ اس کو ہم پکڑتے ہیں نا تو شخص نے کہا نہیں نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا تو عانفران تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہیے اللہ کی قسم میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ چھری ابھی ہاتھ میں اس نے نکالی نہیں تھی نا اندر ہی تھی تو لوگوں نے کہا حضرت ابھی تلاشی لیتے ہیں ابھی پتہ چل جائے کس لیے آیا تھا تو انفرا ایسی قسم جھوٹ نہیں کرنا چاہتا اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہیں کامیاب کرے اور جھوٹے تو اللہ تمہیں ہدایت ہے جاؤ چھوڑ دیا اس بندے تو وہاں یہ شخص جو سامنے آیا تو آپ کو دیکھ کے ڈر گیا کہ اللہ اللہ یا عثمان میں آپ کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں تو آپ نے بھی کہا اللہ اللہ اور کہا کہ نہیں ایک قطر ہے خون بھی آج ہمارے ہاتھوں نہیں بہایا بہائے جائے گی کہ باہر تو شف لے گئے جب آپ کو ان بلوائیوں نے دیکھا آپ کے ہاتھ میں تلوار ڈھال ان پہ ایسا رو پڑا وہ بھاگنے لگے مدینہ کی گلیوں میں اور صحابہ کے بھی پیچھے لگے ان کے تو آپ نے اللہ کی قسم دے کے کہا کہ کوئی ان پہ ہاتھ نہ اٹھائے تو واپس آ سب اندر آ گئے حویلی میں آ گیا دروازہ بند کروا دیا بیٹھ جاؤ اب پھر آپ ان کو خواب سنانے لے لیں رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ میں نے جانا ہی جانا ہے تو تم کچھ بھی کر لو میں نے تو جانا ہے شہید ہو جانا ہے اس لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے ایک ایک بندے کو قسمیں دے کے آپ نے نکالا ہے آخر میں عبداللہ بن زبیر رہ گیا انہیں بھی قسمیں دی چلے جاؤ بلکہ عجیب باتیں ہیں یعنی میں کہتا ہوں ان کا کیا زرف تھا موت سامنے کھڑی ہے گھر کا گھیراؤ ہے چوالیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اشارہ کرے تو کیسرا کے تو پہلی لڑ تھے کیا تھے یہاں فرماتے میں اپنے حضور کے شہر میں میں خنگریزی نہیں ہونے دوں گا ان کے ہاتھوں جو ہو ہو اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا ہدف میں ہوں میں اپنی جان دے کے مسلمانوں کو خونریزی سے بچاؤں گا چلے گئے صحابہ کے حسن آخری بندے تھے جو آپ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا حسن تم جاؤ تمہارے والد کو زیادہ ضرورت ہے تمہاری وہ بھی چلے گئے اکیلے بیٹھ کے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جب آپ نے تلاوت شروع کی اور تقریباً اندازہ یہ کہ دن کا بڑا حصہ اس میں گزر گیا تھا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا عورتیں زیان خانے میں تھیں شام کے ٹائم ان لوگوں نے جب دیکھا ہے بالکل ہی خاموشی بھائی ایک بندے کو بھیجا اس نے آ کے دیکھا جھانک کے دیکھ لیا کوئی بھی نہیں چلا گیا روایت میں آتا ہے یوں یوں کے کے بندوں کو بھیجنا شروع کیا کہنا جس کو مارنے کے کی ایک ہی بندہ کافی ہے تو ایک ایک بندہ جا رہا تھا پہلے محمد بن ابھی بکر صدیق اکبر کے بیٹے ہیں جو حجت الوداع کے موقع پہ, پہ پیدا ہوئے اسما بن تمیز کے بیٹے یہ بھی لوگوں کے بہکائے میں آ تھے پتہ نہیں کیا کیا پسندوں نے باتیں اڑائی تھیں کہ ایسا بندہ ایک صحابی یعنی صدیق اکبر کا بیٹا ہے وہ بھی ان کے الجھاگے کے اندر آ بڑے غصے کے اندر وہ اندر آئے غصے میں انہوں نے بھر کے اندر بھیجا اور اندر آ کے انہوں نے عثمان کی داڑھی پکڑ لی اور غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا روایت کرنا بہت کچھ آتا ہے عثمان نے عجیب بات کہی وہ کہی کہ میرے بیٹے داڑھی چھوڑ دو اگر آج تمہارے والد یہ منظر دیکھتے ان پہ یہ بڑی بھاری بات ہوتی یہ سنتے ان کو ہیا گئی جھٹکا لگا ایک دم اور رونے لگے چھوڑ دی داڑھی چہرے کو کپڑے چھپا کے باہر گئے الا ارجی اڑ الا ارجی واپس چلو واپس چلو آوازیں لگانے لگے اب جو سازش کے جو اصل جو ماسٹر مائن تھے بدترین منافقین کے سردار ان لوگوں نے کہا یہ تو جو بندہ اچھا اور بھی سنؤں کہا کئی اور بندے بھی گئے ہیں اور بہت سے تو آپ کا چہرہ دیکھ کے وہ کہتے ہیں ہمیں کیا کیا سنا کے لائے گے تو فرشتہ بیٹھے ہوئے اندر چلے جاتے تھے کوئی آیا تو آپ نے کہا بہ بینہ بینہ کا کتاب اللہ کتاب اللہ سامنے بات کر لو تو اس نے بھی کہا واپس چلا گیا کئی بندے اس سنا کے واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ تو کام خود ہی کرنا پڑے گا تو امت کے بد ترین افراد جن میں سے جن کے نام آتے ہیں تاریخ میں کہ ابن بشر کا نام آتا ہے قطیرا کا نام آتا ہے کلثوم ابن تجیب کا نام آتا ہے دو نام ایسے ہیں جو غلط طور پہ شامل کیے گئے ہیں ایک ہے عبد الرحمن ابن عدیث ایک ہے عامر ابن حمق ان یہ دونوں کا ذکر صحابہ کرام میں موجود ہے اور یہ امت کا اتفاق ہے کہ کوئی صحابی اس فتنے اس قتل میں ملوث نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس لیے ان دونوں کے نام جہاں پر ہیں آپ سمجھ لیں ویسے میں نے روایت کی تحقیق کی ساری کی ساری اور ضعیف روایات ہیں جب آپ اصول کے پر رکھتے ہیں اس کو کہ صحابی کے بارے میں تان کی ضعیف روایت بھی مردود ہے تو اس سے بڑا تان کیا ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ صحابی نے خلیفہ راشد کو شہید کیا ناوز تو مردود روایات ہیں یہ میں اسلام کی پھیلائی ہوئی چیزیں ہیں ٹھیک ہے افواہیں ہیں غلط روایات ہیں ان کو چھوڑ دیں جو روایات میں نام آتے ہیں سودان مرے حمران کا نام آتا ہے رومان کا نام آتا ہے رومان یمانی ایسے کچھ نام آتے <تصفح> یہ لوگ اندر گئے ہیں اندر جا کے سب سے پہلا وار رومان نے کیا ہے اس نے اپنے ہاتھ کی لاٹھی تھی آپ کے سر پہ ماری پھر کسی نے آپ کے اوپر نیزے کا وار کیا ہے کسی نے آپ کے تلوار کا وار کیا ہے آپ کی جو تین اہلیہ تھی ام بنین تھیں حضرت نایلا بن فراف حضرت شیبہ منت رملہ یہ تینوں بیویاں آ گئی اور دو تو عثمان کے اوپر گر گئیں ایسے ہو کے اونندی ان کے اوپر گر گئیں ان کو بچانے کے لیے ایک نے تلوار ماری تو حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے کیا ان کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں اس سے اس حالت میں تلوار انہیں جب آپ کو ماری ہے نا تو امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جو نائلہ لیٹی ہوئی تھی نا ان کے پہ یہ ان کی جو بالی ہے نا یہ بالی اور یہ کندھے کے درمیانی حصہ یہاں سے وہ گیپ تھا, تھا تھوڑا سا وہاں تلوار ڈال کے انہوں نے پورا زور ڈالا ہے وط تک صدری اپنے سینے کا زور لگا کے تلوار کو آر بار کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے پہلے خالق حقیقی سے جا ملے اتنا دردناک واقعہ ہے کہ آج ہم سناتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے اس زمانے میں جن لوگوں کے سامنے یہ پیش آیا ان کا کیا حال ہوگا اللہ اکبر جب یہ خبر مدینہ میں اچھا ہے ایک بات دھیان میں رکھیے گا جب آپ شہید ہوئے ہیں گھر میں انہوں نے جو چیز ہاتھ میں لگی ہے لوٹ مار کی اٹھایا اور پھر وہاں سے بھاگنے لگے ہیں اس دوران عثمان کے کچھ غلام آ اچھے غلام وہ تھے کہ آپ نے صبح کے ٹائم انہیں شرط پہ آزاد کیا تھا جو تم میں سے ہتھیار رکھے گا وہ آزاد جو ہتھیار اٹھائے گا وہ آزاد نہیں ہے ان کی وفاداری دیکھیے کہ ابھی تک تو انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا تھا اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ کام یہ کام چند سیکنڈ کے اندر ہوا آپ یہ سائنس ہے قاتلانہ کاروائی قاتلانے کاروائی کبھی ایسے نہیں ہوتی کہ بیٹھ کے لمبی چوڑی بات ہو آتے ہیں ٹارگٹ کل کی اور نکل گئے ہمیشہ یہی سائنس ہے ادھر بھی یہی ہوا ہے چند لمحوں کے اندر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور پھر وہاں سے نکلے ہیں تو اس دوران آپ کے غلام آ اور دو غلام تھے صدیح اور نجیح ان دونوں نے آ کے حملہ کیا اور دونوں نے ایک ایک آدمی کو قتل کیا ہے ایک کلثومن تجیب کو قتل کیا ہے جو حضرت عثمان کی ایک بیوی غالباً حضرت شیبہ کا ان کا گلی میں کان میں جو جھومر تھا نا بالی اس کو چھین رہا تھا تو کھینچ رہا تو اس غلام نے حملہ کیا اور کلثوم نے تجیب کو بھی قتل کر دیا پھر وہ غلام چونکہ وہ لوگ تو کئی تھے انہوں نے اس غلام کو قتل کر دیا پھر دوسرے غلام نے اس نے قوتیرا پر حملہ کیا کوتیرا کو اس نے قتل کر دیا دو دو لاشیں ان کی یہاں پر گری ہیں اچھا سودا نمران یہ تین بندے ان کے یہاں پر قتل ہوئے ہیں اور تین غلام یہاں پہ شہید ہوئے ہیں وہ لوگ کاروائی کر کے جو ہاتھ میں گھر میں لگا اس کو اٹھا کے فوراً وہاں سے نکلے ہیں اور یہ سمجھے کہ تھوڑا اندھیرے کا سا وقت تھا اور باہر نکلتے ہی انہوں نے ایک دو آوازیں لگائی ہیں مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لیے کہ کہاں ہیں تلا ہم نے عثمان کو قتل کر دیا کہاں ہیں تلا عثمان کو قتل کر دیا یہ کہہ کے کہ ادھر ادھر سے ہو کے مدینہ سے فرار ہو گئے پہلے تو یقیناً وہ جو بلوائیوں کا مجمع تھا اس مجمعے کے اندر گھسے ہوں گے مجمع تو باہر تھا اور وہاں پہ تھوڑا اپنے آپ کو ایسے شناخت کو اپنی مٹانے بار وہ ایسے طریقے سے نکلے ہیں کہ وہ ہاتھ میں نہیں آئے جو بعض غلاموں نے تعاقب کیا تھا انہیں یہ غلام تو جو تھا وہ تعاقب کے اندر شہید ہوا تھا تعاقب کے دوران اس نے ایک کو قتل کیا ہے قطیرہ کو تعاقب کے دوران قتل کیا خود بھی وہ شہید ہوگی اب اس کے بعد اب مدینہ میں ہر شخص جو تھا نا یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا صاحب کرام کی کیا کیفیت ہوگی اب حضرت علی جیسا آدمی شمشیر حیدری جس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں کبھی مسئلہ نبی میں جاتے ہیں کبھی باہر ایک جگہ تھی احجار زیاد بازار کا ذرا اونچا ٹیلا تھا وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے بس میں نہیں تھا کیا کریں قسم دیوی کے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے کیا کریں آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا تو یہ شہادت کی اطلاع ملی ہے یہ سب حضرات پھر دوڑتے ہوئے آئے ہیں اچھا آخری لمحے کے اندر دو تین اور حضرات بھی آئے تھے جب وہ غلام آئے تھے نا تو عبد اللہ بن زبیر محمد ابن خاطب حسن ابن علی مروانے بھی حکم یہ چار آدمی بھی ادھر جس ٹائم وہ غلام شہید ہوئے تھے اس ٹائم یہ چاروں بندے بھی پہنچ گئے تھے یہ بھی ان لوگوں سے لڑے تھے اور اب اس میں نتیجہ کیا رہا کتنے بندے ان کے زخمی ہو کتنے ان کے لیکن یہ چاروں بہرحال بری طرح زخمی ہو کے وہاں حویلی کے اندر پڑے تھے تو صحابہ کرام رام گئے تو یہ چاروں اٹھنے کے قابل نہیں تھے زخمی پڑے تھے ان چاروں کو اٹھا کے زخموں و شخموں صاف کیے ان کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد تدفین اور نماز جنازہ ناش کو نکالا گیا گھر سے باہر جنائز میں موز جنائز میں لے کے آئے ہیں اور وہاں پہ نماز جنازہ میں اختلاف ہے کس نے پڑھائی ہے لیکن قوی روایتی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی ہے حضرت زبیر ابن عوام کیونکہ عثمان کی وسیعت یہ تھی میری نماز جنازہ یہ پڑھائیں گے اور امور مسلمین کے بارے میں آپ شہادت سے دو یا تین دن پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے امور میری طرف سے ان کو پیغام حضرت علی کو بھیج دو کہ مسلمان کے عمر حضرت علی کے حوالے ہیں تو خیر جب آپ نماز جنازہ ہو چکی اور نماز جنازہ کے بارے میں بہت سی روایات ایسی ہو قابل قبول نہیں ہیں بات تو بالکل ہی رقیق روایات ہیں کہ چار یا پانچ دن تک جنازہ پڑھا رہا بالکل یہ غلط روایت غافقی ابن حرب جو بلوائیوں کے سردار تھا پانچ دن تک مدینے پہ اس کا قبضہ رہا ٹھیک ہے روایت ہے لیکن روایت کا روایت سے تضاد ہے وہ روایت ہے ضعیف اگر وہ ضعیف ہوتی صرف ضعیف ہوتی تو آپ مان سکتے تھے جہاں ضعیف کا صحیح سے ٹکراؤ ہو وہاں ضعیف خود بخود ساقط ہو جاتی ہے تو واقعی میں ہر پانچ مدینہ مدین قابض رہا یہ روایت ہے ضعیف اس کے مقابلے میں صحیح روایت محمد ابن حنفیہ اور علی کے بیٹے ہیں اس کو محدثین نے بھی نقل کیا ہے اسولین متکلمین نے بھی نقل کیا صحیح اسناب سے کہ حضرت جیسی عثمان کی شہادت ہوئی ہے تو اگلے ہی دن یعنی انیس دن حجیہ کو حضرت علی کی بیت ہو گئی تھی ٹھیک ہے یہاں پر جو تاریخ و مت مسلمہ کے بعض مقامات ایسے ہیں جن سے میں رجوع کر رہا ہوں یعنی جو چھپا ہوا ایڈیشن ہے اگلے ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کیا جائے گا وہاں پر جو میں نے تاریخ لکھی ہے وہ تاریخ وہاں پہ صحیح نہیں ہے تو اگلے ایڈیشن میں چونکہ صحیح روایت مجھے پہلے نہیں ملی تھی وہ صحیح روایت بعد میں مل گئی اس روایت کے مطابق میں ٹھیک کر دیا کہ آپ کی جو بیعت ہوئی ہے حضرت علی کی وہ دو یا تین چار دن کے فرق سے نہیں بلکہ انیس دلفظہ ہی کو آپ کی بیعت ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور ویسے اقلی تقاضہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو کتنی جلدی نسل خلافت کو حل کیا گیا حضرت ابو بکر نے خود ہی وفات سے پہلے ہی کر دیا تھا حضرت مر وفات سے پہلے ہی اس کو کر لو تو مجلس والے بیٹھ جاؤ اور ادھر آپ نے آنکھیں بند کی اور ادھر انہوں نے طے کر کے اس کو نافذ کر دیا ایسا ہے نہیں تو بہرحال دنیا سے جب آپ چلے گئے ہیں صحابہ کے کا جو رنج وغے تاریخ کے پردے پر ہے وہ بھی بیان کرنا بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے حضرت علی جب, جب آئے ہیں کہتے ہیں اتنا روئے کہ راغی کہتا ہے ہمیں لگا کہ یہ بھی ابھی دنیا سے جانے والے ہیں ایسے اتنے بے حال زندگی میں کبھی نہیں ہوئے ہر ابو حرا زمانہ گزر گیا جب بھی شہادت یاد آتی کہتے آہ آہ آہ آہ ہائے ہائے ہائے عبداللہ ابن السلام کہتے تھے کہ آج کے بعد جو نا خون بہتا رہے گا اور امت آپ آج کل لڑتی رہے گی ابو حمیدی کہتے تھے کہ زندگی بھر اللہ سے میں قسم کھاتا ہوں زندگی بھر نہیں ہنسوں گا عمر بھر کبھی ہنسے نہیں یہ تو مدینہ کی بات بتا رہا ہوں بسرا میں کوفہ میں جہاں جہاں خبر گئی ہے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اتنا روتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا داڑیاں تر ہو گئی آنسو بہوے کے زمین پہ گر رہے تھے تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا انتہائی دردناک انتہائی افسوسناک مگر انتہائی سبق آموز آپ کا زندگی کا یہ باب ہے جانا تو چھائی ہی نا ٹائم تو مت تھا لیکن اگر آپ اس میں صبر دیکھیں اس میں حوصلہ دیکھیں میں کہتا ہوں نہ اسے پہلے نہ اس کے بعد یہ مثال آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی اور آپ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھائے اتنی بڑی قربانی کیوں دی میں کہتا ہوں ہمارے لیے یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے لیے یہ شخص نے اتنا اختیار رکھتے ہوئے ان مسلمانوں کا جو پتنی حقیقت پڑتے تھے کام تو والے نہیں تھے ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا آپ نے کہا کہ نہیں اس سے احتیاط آپ نے کی آج ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں سے کیا کچھ نہیں کرتے جو ہمارے بس میں ہے نا وہ تو کر دیتے ہیں اگر میری میرے پاس طاقت زبانی ایک کو برا بھلا کہنے کی اتنا کروں گا ڈنڈا مار رہی کہ ڈنڈا ماروں گا گولی چلا سکتا ہوں گولی چلاؤں گا تھانے دار ہو تو تھانے داری کے اندر مسلمانوں کی ایسی تیسی کروں گا حکمران ہوں تو مساجد کی مدارس کی علماء کی وہ گت بناؤں گا کہ وہ شیطان خوش ہو اللہ ناراض ہوتا ہے تو اسے کیا پروائے جیری مقابلے نے مروا دی ہے چھوٹے الزامات لگا کے جناب کیا لال کے واقعی ہم سب کے لیے کافی ہم سب کے سر شرم سے جھکا دینے کے لیے کافی ہمارے شیخ ادماندنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر جب یہ لال مسجد کا سانحہ پیش آیا شاید پندرہ دن بعد میں حضرت کے پاس گیا تھا پندرہ حضرت سر جھکائے بیٹھے تھے کہنے لگا کہ جب سے یہ ہوا ہے میں یہاں سے نکلا نہیں ہوں میں باہر نہیں جا سکتا میں پہلے میں اس طرح گلی میں پھرتا تھا میری شرم آتی ہے میں کہوں گا لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ ہم زندہ ہیں ہم سلامت ہیں اور اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا ہماری بچیوں کو گھیر کے شہید کر دیا گیا ہیں تو ہماری ملک واقع ہے واقعات نا اور ہم میں کسی کا تو میں سیاسی بات تو نہیں کر رہا میں تو بالعموم بات کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی ایمان کتنے گئے گزرے ہوتے کسی کے پاس فورس ہے تو وہ اس کو استعمال کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اور اگر ہمارے پاس فورس نہیں ہے تو ہم نے کون سی کمی کی لوگوں کی عزت کی آبرو کا خون ہم روزانہ کر رہے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ آپ نظر ڈال کے دیکھیں اچھے خاصے میں عام لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا اچھے خاصے دیندار لوگ دس سو غریباں ہیں اور کوئی دوسرے کو مناسب سے کم تو لقب دینے کے لیے تیار ہی نہیں اندازہ کریں ایک مسلمان کی عزت اللہ کے کتنی بلند ہے جیسے جان محترم ہے خون محترم ہے عزت بھی تو محترم ہے کہ نہیں عزت کے لیے تو انسان جان بھی دے دیتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے اگر ہم سبق حاصل کریں تو سب سے بڑا یہ حاصل کر لیں کہ کسی مسلمان کی جان مال عزت ہمارے ہاتھوں سے متاثر نہیں ہوگی اس کا عہد کریں المسلم من سلیم المسلم ملسانی و ید ید نہیں ہے لسان سے بھی دونوں سے محفوظ والمؤمن من امین الناس على دمائهم وم والم اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی زندگیوں سے کچھ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قیامت کے دن اگر سامنا ہو ہم کہیں حضرت آپ سے ہم نے کچھ تو سیکھا تھا کچھ تو آپ ہی قربانی کی ہم نے لازمی ہم نے بھی کوشش کی تھی جو ہمارے بس میں تھا ہم نے وہ کیا تھا میری بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے اور ابھی کھانا کھاتے ہیں الگ کھانا تو بعد میں آیا اچھا بعد میں آیا ہاں تھوڑے سوالات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کا وزو نہیں ہے نماز ڈیڑھ بجے ہے نا ٹھیک ہے تو سوالات وغیرہ آپ کر سکتے ہیں جی جی ہاں جو کھانا کھا کے جاتے ہیں ہاتھ کھڑا کر دینا جنہیں جلدی جانا ہے وہ ہاتھ نہ کھڑا کریں ٹھیک ہے جو نماز میں شریک ہوں گے کھانا کھا کے جائیں گے بلا تکلف ہاتھ کھڑا کریں انسان ان شاء اللہ وہ بالکل انتظامیہ ماشاءاللہ ہماری بڑی فعال ہے الحمد للہ جی